مدنی چینل کے ناظرین حسبِ معمول سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ شاء اس سلسلے میں نگرانی شورہ بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں کچھ ہی دیر میں اور دیگر مبلغین بھی ہوں گے حسب معمول اس میں آپ کی کالز ہوں گی سوالات ہوں گے اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں نوٹ فرما لیجیے اپنے موبائل فون میں اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لیجیے اور جب بھی کوئی لائیو سلسلہ ہو تو اس میں اس کے ذریعے آپ کال پہ بھی آ سکتے ہیں واٹسپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہوگا وہ موضوع ہے عاشی کے اکبر یعنی صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ماہ مبارکہ جو ہے آج یہ چل رہا ہے جمادی الاخرہ جماعت العرا تو یہ جو ہے حضرت ابوب کا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وشال کا مہینہ ہے بائیس تاریخ کو آپ کا عرض سے مبارک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ان کے فضائل بھی ہوں گے کمالات بھی ہوں گے ان کے اوساف بھی ہوں گے ان کی سیرت کے مختلف گوشے ہوں گے اور اس سلسلے میں آپ اس حوالے سے بھی نگرانی شورہ سے کچھ کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں نگران شورہ کی ذات سے متعلق بھی کوئی سوال کرنا چاہیں ان کی نجی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں ان کے تنظیمی ذمہ داریوں کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کا اپنا ہی کوئی مسئلہ ہو جس پر نگران شورہ سے آپ رہنمائی لینا چاہیں مدنی پھول لینا چاہیں تو بالکل آپ کالز کیجئے واٹس اپ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیرت سے سلسلے کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں حضرت سعید المام سخابی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ وجل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہ از وجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور دوزک کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا <سلام> hey, سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کے دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اسی خیر سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی اللہ اللہ حضرت ابئی بن کا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پاک پڑھوں آپ پر تو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا معاشی تھا حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں جتنا چاہے پڑھو تھا ان خیر اللہ کا. اگر زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر اے ہوگا اے کیا بات ہے یہ بیان کرتے کرتے کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی میں یارسول اللہ دعا, دعا مانگتا ہوں دعا میں کتنا آپ کی جاتے بابرکات پر درد در دعا مانگ جی آ, حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کا اگر زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا یہ ابئی بن کاب کون ہیں یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابئی میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ ابئی سے کہو قرآن سنائے اگر تو بن کاب کہتے ہیں آ اللہ سمانی کا حضور کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے ارشاد فرمایا ہے آنکھوں میں آنسو بھی تھے تو ارشاد فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ مجھے قرآن کریم سناؤ تو یہ کہتے ہیں یار سن رہا میں اپنی ساری کی ساری دعا میں آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے غموں کو بھی کافی ہو جائے گا اور تمہارے دکھوں کو بھی دور کر دے گا تو بات وہی بات ہوئی درد پاک بننا پڑتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا حصول ہوتا رہے گا بنائیں دور ہوتی رہیں گی اور قرب مصطفیٰ یہ ملتا چلا جائے گا آج کی ہمارے سلسلے کا موضوع جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں بڑا ہی پیارا موضوع ہے عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے مہروز بھائی جی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسٹیٹس ہے جو مرتبہ ہے جو مقام ہے جو عہدہ ہے یہ انتہائی نمایاں ہے بالکل یعنی آپ افد افدر البشر باد المبیا ہے امبیائی کرام خطبوں خطیب جو خطب ده جمعے ده جمعے جمعے میں خطیب جمعے میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ افضل المبیا جو ہے آپ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر ہیں جی اتنا بڑا مقام ہے مسلمانوں کے خلیفہ اول بلا فسن ہیں جن کی خلافت پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اجماع فرمایا یہاں پر غور کریں اور آپ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلمہ کی مبارک زندگی میں حضور کے حکم پر امامت فرمائی مسلمانوں کی ایمان والوں کی اور یہ مدینہ تجیبہ میں مسجد نبی شریف میں جہاں وہ امامت فرمائی حضور نے فرمایا مرو ابا بکرین اے یوسلی بن ابو بکر کو جو ہے وہ حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ظاہری حیات تیب میں جی ظاہری حیات میں حضور موجود ہیں اور خود سیدنا سلیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کر رہے ہیں یہ سارا اسٹیٹس مہروز بھائی یہ سارے فضائل یہ سارے کمالات یہ ساری برکات یہ ساری رفعت یہ ساری شان ہونے کے باوجود اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیوگرافی کا ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی سے ایسے رہنما اصول انسان کو ملتے ہیں کہ جو اگر اپنی زندگی کے اندر انسان نافذ کر لے تو کامیابی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا بلکہ کامیابی اس کے قدم آ کر چونے لگ جائے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے عبادت کو دیکھیں چاہے آپ کے حسن اخلاق کو دیکھیں چاہے آپ کے کردار کو دیکھیں یہ سارے کا سارا بازے اور نمایاں نظر آتا ہے جو ایک بات کا گھماز ہے کہ جتنا انسان کا اسٹیٹس آلہ ہوتا چلا جائے گا ویسے ہی اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کے اس کے اخلاق اس کے کردار اس کی اس کی گفتار میں بھی عمدگی آنی چاہیے سلمان بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل الحمد بچپن سے سن رہے ہیں جی اور اب یہ کیفیت دعوت اسلامی کی برکت سے کہ ہم کچھ بیان بھی کرتے ہیں میں اپنے اپنے حوالے سے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ تو صدیقیت ہی ہے جی صدیق کے اکبر ہیں آپ کی صداقت جو ہے وہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ آپ کے نام کا حصہ بلکہ گویا کہ آپ کے نام ہی کی جگہ لے لیے اس نے لیکن اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کو دیکھیں قبل اسلام اور بعد اسلام اور بعد وسال نبوت نبی کریم علی السلاۃسلام ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ایک چیز ایسی ہے جو ہر دور میں ان کی شخصیت میں نظر آئے گی اور وہ ترقی پاتی ہی رہی ہے بڑھتی ہی رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا حلم اور بردباری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم اور بردباری بہت ممتاز ہے اور خود حدیث پاک میں آیا کہ آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے ان کا نام حلیم ہے تو حلم اور بردباری ایک ایسا ان کا وصف ہے کہ جس کی برکت سے انہیں دیگر بہت سارے کمالات بھی ملے انعامات بھی ملے اور امت میں جو ان کا مرتبہ ہے اس کے اندر بھی ممتاز چیز جو ہے وہ حلم اور بردباری ہے اور میں ان کی زندگی کے اس پہلو سے ایک چیز یہ سیکھتا ہوں میری اپنی وہ یہ ہے ان کی ذات کے حوالے سے کہ ان کا جو حلم ہے اگر آپ کے اندر حلم ہے برد ہے تحمل ہے ٹھنڈے مزاج ہیں نرم مزاج ہیں تو پھر آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں دوڑتی چلی آئیں گی یعنی نرمی اور تحمل گویا کے ایسا میگنیٹ ہے جو بہت ساری اچھی صفات کو آپ کے اندر لے آتا ہے آپ کی ذات کا حصہ بنا دیتا ہے حضرت ابوب کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا اور آپ کا عشق رسول عزا وجال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی بہت ممتاز ہے پھر اگر ہم اس سینیریوں میں دیکھیں کہ انسان کو کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں سلمان میں تو انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے اپنے والدین محبوب ہوتے ہیں اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے اور دوسری چیز جو دو بڑی محبوب ہوتی ہے وہ مال محبوب ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب موقع پڑا جب ضرورت پڑی اور جیسی ضرورت پڑی ان چیزوں کی قربانی دی ہے سبحان اور ایسی قربانی دی ہے کہ کوئی دوسرا وہ قربانی نہیں دے سکا اور بھی بہت سارے آپ کے فضائل ہیں اور آپ نے جیسے کہ کہا کہ واقعی افضل البشر بادل امبیائی بھی تحقیق ہیں انبیاء کے بعد انسانوں میں جس کو شرف اور مرتبے اور بزرگی میں اعزاز حاصل ہے اولت حاصل ہے افضلیت حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں ہیں اور یہ ایسی فضیلت ایسی افضلیت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو جو ان کی فضیلت کا قائل نہ ہو وہ مفتری ہے اور جو مفتری جھوٹے کی سزا تہمت لگانے والے کی جو سزا ہوتی ہے اس کو وہی سزا دینی چاہیے انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی پیاری کتاب ہے میں دکھائی دوں مدنی چینل کے ناظرین کو مکتبۃ المدینہ نے العلمیہ کی پیشکش ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اردو زبان میں اتنی آسان عام فہم اور مستند کتاب یہ کم و بیش سات سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ کے کردار کا آپ کے حیات کا گویا کے انسائکلوپیڈیا ہے یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے جی سلمان ٹائٹل کھولیں اس کا نہیں نہیں والا اوپر دیکھیں کتنی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ پانچ سو کتابوں کا نچوڑ ہے یعنی پانچ سو کتابوں کے ذریعے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے الحمد دعوت اسلامی کے اپنا ایک محتاط انداز ہے ایک طریقہ کار ہے جب یہ پانچ سو کتابوں سے لیا گیا یہ پانچ سو کتابیں بھی کوئی عام کتابیں نہیں ہوں گی یہ بڑی مستند کتابیں ہوں گی یہ بڑی کتابیں ہوں گی کہ جو اس اپنے مسلمانوں کی یہاں ایک مستند سمجھی جاتی ہوں گی ان بھائی دیکھیں یہ ایک دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مقبت مدینہ کی جو ہے وہ کاوش ہے اور المدینت العلمیہ نے کیسا زبردست کام کیا ہے جو مواد جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے کیسا جی اتھنٹیکیٹ جو ہے مواد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سیرت سی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق محمد فرمائے ایک وصف جو سی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا واضح ہے وہ ہے اتباع رسول محبت رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ور وسلم کی محبت کو آپ نے ہمیشہ آگے رکھا مال کی باری آئی وہاں پر دل میں مال کی محبت نہیں ہے بلکہ حضور کی محبت ہے یوں ہی اگر آپ دیکھیں جان کی جو ہے باری آئی تو جان سے محبت نہیں ہے بلکہ حضور سے محبت ہے اعلیٰ حضرت فرما گئے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ سے جان تو جانے فروز غرض کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو الگ استاج کی ہے یعنی یہ ہمارے لیے محروز بھائی ایک درس ہے سیرت کے اکبر میں کہ ہمارے لیے سب سے مقدم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے بالکل صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر حضور کی خاطر ظلم و ستم کو برداشت کیا آپ نے جب اعلان کیا اسلام کا تو آپ کو فار نے کس طریقے سے مارا یہ بات تاریخ کے اندر موجود ہے ایسا ہے سلمان بھائی میں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین. یہ کتاب ضرور لیں اور اگر صرف یہ واقعہ پڑھ لیں گے نا تو کتاب کی قیمت وصول ہو جائے یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں پہ صرف ایک یہ تشدد کا جو واقعہ جی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں بھیگ جائیں گی اور دل لرز اٹھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کیسی جمع مردی کا مظاہرہ کیا کیسی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کیسی دلیری کا مظاہرہ کیا اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کہ ایسا تشدد کیا گیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑھ خطرے پڑھ گئی میں پڑ گئی اور پھر مزے کی بات دیکھیں مہروز بھائی جی بندے پر جب تشدد ہوتا ہے تو وہ کراہتا ہے جی جب اس کی آنکھ کھلتی ہے ہم آج آج کل بندے کو فکر ہوتا ہے کس کا فکر ہوگا گھر بار کا فکر ہوگا مال اسباب کا فکر ہوگا ہاں بھائی وہ کیا بنا میرا کوئی ڈاکٹروں نے کیا بتایا ہے اس کی فکر ہوگی آنکھ کھلتے ہی بندہ یہ بات کرے گا لیکن صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ ہو اتنا تشدد اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی جب آپ کی آنکھ کھلی تو پہلی بات جب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں حضور کی ذات بابرکات یہ کیسی ذات ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی دی ہے ہاں محبت دی ہاں دی آج دی اب دیکھیں میں مہروج کنٹینیو کیجیے گا صدیق اکبر تعالی جسمانی تشدد برداشت کرنے کے باوجود جب آپ آنکھ کھلے تو پھر آپ حضور کا جو ہے وہ نام نام اس میں گرامی لیں حضور کے احوال دریافت فرمائے اور ہم جی اور ہم ہم لوگ ہم, ہمیں سنتیں اپنانی ہیں ہمیں کیا ہے یار سنا دیکھو کیا بولے گا ہمیں لوگ زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے آج آپ دیکھیں کہ اتباع رسول سے یا سنتوں کو اپنانے سے کون سی چیز ہرڈر بنتی ہے کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے داود اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ کہیں پر بھی کہ آپ مدنی ماحول میں اگر آ جائیں گے داود کے مدنی ماحول میں آتے ہیں تو آپ پر جو ہے وہ آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے الحمدللہ ایسا نہیں ہے یا آپ کو جو ہے وہ زد وب کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا تشدد کیا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے سنا کیا بولے گا یہ کیا بولے گا وہ کیا بولے گا یعنی ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کیسے غلام ہے کہ وہ تو حضور کی خاطر تشدد بھی برداشت کریں اور ہم حضور کی سنت اپنانے میں صرف کسی کی بات جو ہے برداشت نہ کر سکیں تو یہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا امام کے فضائل ایک کتاب مقبول المدینہ نے جو ہے وہ کی ہے بڑی زبردست کتاب ہے تو ایک روایت جی مجھے سلسلہ ہونا چاہیے کی کاشوں پر جی ضرور کریں گے ان اس پر ایک سیگمنٹ لے کر آ رہے ہیں یہ میز کر رہا تھا کہ جو امامے کے فضائل کتاب جب تیار ہو رہی تھی تو اس میں ایک حدیث پاک تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص فساد زمانہ کے وقت میری کی سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک وطالعہ سے سو شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا اس کی شرح پڑھنے کا مہروز بھائی اتفاق ہوا اس کا کچھ میں نے وہ ترجمہ لکھا تو اس میں یہی بات لکھی انہوں نے کہ آپ جب حضور کی سنتیں ایسے وقت میں اپنائیں گے تو لوگ کیا کریں گے ووٹنگ کریں گے باتیں کریں گے دل دکھائیں گے تو ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامتے ہوئے حضور علیہ سلاد وسلام کی مبارک سنت کو گویا کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو سو شہیدوں کا آجر جہاں دلوائے گا بلکل. ہم صرف دنیاوی باتیں لوگوں کی باتیں سن کر حضور کی سنتوں سے دور رہیں مدنی ماحول سے دور رہیں اس کے مصطفیٰ کی جو ہے وہ باقاعدہ تصویر بننے سے اپنے آپ کو محروم رکھے تو یہ بات اکبر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے غلام کو زیب نہیں دیتی بالکل ایسا ہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہی بات تھی جو آپ نے بیان فرمائی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں آتے ہیں اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ جان خطرے میں پڑ گئی لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ما فعلی رسول اللہ یہ بات پھر نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کا تعلق ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ اللہۃسلام سے جیسی وارفتگی کا مظاہرہ کیا پھر میرے آقا کریم علیہ سلاۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ جب یہ پہنچے اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علی سلاۃ وسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جھک گئے اور ان کو بوسا دیا اور مسلمان بھی ان پہ جھک گئے اور ان کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی دقت اور گداس تاری ہوا اسی طریقے سے اس موقع پر اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت کیا ہے لیکن اس موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ میری والدہ ہے ان کو دعوت دیجیے ان پہ کرم فرمائیے ان کو بھی دامن رحمت میں لے آئیے اور پھر آپ کی جو والدہ ہے دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایمان لے کر آئیں سلمان بھائی حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ ایک بات ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں تو ان کی فضیلت ہے بات یہ کہ ان کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی تو اس لیے وہ اول ہیں اور ان کی اولیات جو ہیں یہ پہلے خلیفہ ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دوست ہیں یعنی اسلام سے پہلے بھی اسلام کی تشریف آزری سے پہلے بیسر سے پہلے بھی نبی کریم علیہ صلاح وسلم کی جن چند افراد سے گویا کہ دوستی تھی تعلق تھا بات چیت تھی تو ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نمایاں ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں یہ سب سے پہلے مصدق ہیں واہ تصدیق کرنے والے ہیں یہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی تصدیق کی اور سب سے پہلے مسلمان بھی آپ ہیں اس کا ایک باب ہے اس کتاب کا اولیات صدیق اکبر تو سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے بھی آپ ہیں اور اسی طریقے سے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے بھی آپ ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں سب سے پہلے جس شخص کو خلیفہ کہا گیا ایک تو ہے نا منصب خلافت لیکن جس کو خلیفہ پکارا گیا وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور نبی کریم علیہ اللہۃسلام کے بعد اسلام کے پہلے خطیب ہیں, آپ پہلے مبلغ ہیں اور پہلے محافظ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی انہوں مئین الاسلام اسلام کہا گیا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر صدیق کے پیسے سے دین کا فائدہ ہوا دین کا کام ہوا جتنی مدد ملی اتنی کسی دوسرے کے پیسے نے نفا نہیں پہنچایا تو معین الدین ہیں آپ دین کی مددگار ہیں اور آپ ہی پہلے امیر الحج ہیں جو پہلا مسلمانوں نے حج کیا اس کے امیر بھی آپ ہیں اسی طریقے سے آپ کی ایک بہت زبردست بہت زبردست خصوصیت جس کو سن کر پڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ ایسے صحابی ہیں آپ کے والد بھی صحابی آپ خود بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی اور ان کے بیٹے بھی صحابی یعنی ان کے پوتے اور نوازے جو ہیں وہ بھی صحابیے رسول ہیں تو ان کی چار پوچھتے گویا کہ یہ صحابیت سے سرفراز ہیں اور دیگر انہیں کہی ایسے اور صحابی کی آپ دیکھیں نا خالی ایک وس اگر آپ محروض بھائی اسی اسی کو لے لیا جائے صحابیت کو جی حضور فرماتے ہیں لن سمجھ سن مرآنی جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی کیا بات ہے اور آمر یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی اور تابعی دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جی ان کے بارے میں کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کون کہہ رہا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالکِ کل کہلاتے ہی ہیں اِنَّا آتَيْنَا کل کَلْقَوْسَر ساری کثرت پاتے ہی ہیں وہ کہنے ہیں اَن تَعَتِيكُم مِّنَ النَّار تم جہنم سے آزاد ہو تب سے آپ کا نام عطیق ہو گیا اور آلہ حضرت نے عطیق نام کا ذکر کس طرح اپنے شیر میں بھی بیان کیا ہے آپ لکھتے ہیں محبوبِ ربِ عرش ہیں اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوا گاہ اتی کو عمر کی ہے سادین کا کان ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کی یہ تارے تجلی کمر کی ہے آپ کو تشریح کرنا پڑے گی سلمان اس میں یہی بیان کیا ہے امام اہل سنت نے کہ سلی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ وہ ذات ہے جو مزار میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور پنجابی شاعر نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ گویا کہی ہے حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے اس اس کے اوپر بھی بقاعدہ روایات موجود ہیں یہ بھی انشاءاللہ مدنی شہر کے ناظرین کو ہم بتائیں گے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا بیان کرتے ہوئے فضائل صدیق اکبر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کنیا بھی ابی ابی بکر لابتکاریل خصال الحمیدہ تی یعنی آپ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع سے ہی خسائل حمیدہ رکھتے تھے آپ ان صحابہ کرام نام المرضوان میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور جھوٹے معبود کو سجدہ نہیں, نہیں کیا ہے وہ ہیں صدیق اکبر اور حسن ردا خان رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے جو ہے وہ کہا ہے آپ فرماتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا تیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا کیا بات ہے وبرکات کی حضور ماشاء اللہ اللہ رضا اللہ رضا ماشاء اللہ میرے مدن کے ناظرین عاشی کے اکبر حضرتی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ان کی برکات اور ان کے مبارک ذکر خیر سے ہم سب جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق رفیق محمد فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور حضور کی اتباع بھی نصیب فرمائے نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عبران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں شامل ہیں اور آج سلسلے میں قصورتی بھی ہوگی مدنیہ شہری کی تقرار بھی ہوگی ریپڈ راؤنڈ بھی ہوگا سارے گلدستے بلد... بھی چلیں گے آپ ایک بات تو بتائیں موضوع پر آنے سے پہلے کل تک تو ہم جو وہ تصویریں دیکھ رہے تھے کہ آپ میر سنند کی بارگاہ میں ہیں ابھی یہاں پر بھی پہنچ گئے ہیں کیا کیا جہاز کا کمال ہے سید للہ جہاز کا کمال ہے جہاز ہے جہاز گھنٹوں میں بٹک بٹک پہنچا دیتا ہے کہیں کہیں موضوع پر بھی آتے ہیں موضوع پہ آنے سے پہلے ایک سوال اگر میں یہ کر لوں کہ آپ کا جو سفر تھا کس مقاصد کے تحت تھا کیا نیتیں تھیں اور کہاں گئے تھے ہم نے ایک تو مدنی گلدست مراد حاضری مرشید کی در کی ہے کیا بات لک اچھا آپ جب گئے آپ یہ بتائیں ایک منٹ آپ ابھی کیا سوچ کے ہیں سلسلے میں موضوع اچھا آپ کو ذہن نہیں ہوتا ہے کچھ ایک تصور آ رہا ہوتا ہے کہ شاید آج یہ موضوع ہوگا آپ کو پتا تھا کہ آپ یہ سوالات موضوع کے طرف آنے سے پہلے سوالات کریں گے نہیں میرا تو ذہن تھا میں نے جب آپ کو مدد نہیں کو پتا تو میں کیسے سوچ کر آؤں گا ایک ہوتا ہے نا کہ شاید یہ موضوع آج ایک ہوتا ہے نا شاید یہ موضوع ہو اب تک میں جو کچھ سوچا وہ کب آپ نہیں کہہ لیا سب کچھ کرتے تو وہی ہیں جو آپ اللہ میں آپ کا فرما کرتے ہیں مدنی چینل کے نام بھی دعا کریں گے آپ کا سفر کیسا رہا دیکھیں سفر کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ امیر سنت کے ساتھ کسی سفر پہ گیا تھا بیرون ملک جی تو آپ نے فرمایا کہ گنا بڑے ہی ہیں گھٹے نہیں ہیں اللہ خوب واپسی پر ان یقینی آجیزی تھی اور ہماری حقیقت ہے اچھا آپ جب گئے آپ ایک مدنی گلدستہ دیکھا آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور ہم ریلسٹورینٹ سے ملاقات کر رہے ہیں اور بیگ ٹانگا ہوا ہے تو بیگ آپ خود ٹانگے ٹانگے پھرتے کا نہیں ایک ہوتا ہے بیگ تو کوئی اور اٹھا دے ہی کیا ہے مطلب یہ ایک ہیڈ کا کوئی زیادہ پسند ہوتا تو اسلام لے بھی لیتے ہیں لیکن یہ تو ایک آتے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر یا کہیں بھی سفر میں اپنا سامان تو خود بھی اٹھاتے ہیں اسلام بہ بھی اٹھاتے ہیں اگر زیادہ ہو تو وہ بھی اٹھا دیتے ہیں کم ہو تب بھی اسلام بھائی اٹھا دے گا اپنے اٹھا اس چیز تو ہمارے وہ موضوع تو نہیں ہے بحث بھی نہیں ہے نہ اس کو پروٹوکول کا نام دیا جائے گا پھر دوسری بات ہے کہ مرشید کے پاس جا رہے تھے شخصیت بن کے جاتے ہیں مدری گلدستہ تو آپ نے دیکھا ہوگا تو امیر علیہ سنت نے جیسے آپ کو ووم ویلکم کیا ہے اور کیا بات ہے کیسا فیل ہو رہا تھا پیر صاحب کسی کے آنے پر اگر خوشی کا اظہار کریں تو پھر مرید کو خوشی ہونا چاہیے یار مرید کے لیے اور کیا چاہیے کہ اس کے آنے پر پیر صاحب خوشی کا اظہار کریں پیر صاحب اچھا فیل کر رہے ہوں تو ایسا کچھ ہو تو پھر کیا بات ہے مدی کی انشاءاللہ اور اب تھوڑا انتظار کریں ماہ کا جو فیضان مدینہ آ رہا ہے ماہانامہ فیضان مدینہ تو میں نے وہاں رہ کر کچھ لکھا ہے جو ابتدائی دبل بارہ گھنٹے جو میں نے باپا کے ساتھ گزارے نا اس میں میں نے کیا دیکھا وہ لکھ لیا ہے. اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ کیا, کیا مدینہ مدینہ ترکیب بنائی ہے جی سبحان اللہ. تو وہ وہ بک و... نہیں کرایا تو ابھی بک کرا لیں ماہانامہ فیضان اچھا مدینہ. وہ لکھ بھی لیا ہے اور امین سنت کے درو دیوار کے پر اور جہاں لے بیٹھ کر لکھتے ہیں وہ بہت کچھ موبائل میں تصویر لے کر میں نے وہ بھی دے دی ہیں میں اس کو بھی چھاپ دوارے جس, جس چٹائی आता پر आता جس چٹائی आता پر سوتے ہیں وہ اپنے جتنا رش کرے اتنا کم ہے مطلب میری تو ساری بہار انہی سے میں بے قرار ہوں سارا قرار انہی سے تو یہ اچھا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے جو ان کی صحبت تک ان کی بارگاہ تک حاضری ہو جاتی ہے تو جتنا پہنچا سکیں جس کے پہنچانے میں کوئی مسلط کو شرعی رکاوٹ نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو تو ذہن یہی ہے کہ ان کے احوال و اقوال اور یہ سب پہنچا دیے جائیں تاکہ یہ فائدہ اٹھائیں ہماری پیارے پیارے اسلامی بھائی مدینہ مدینہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے امیر سنت جہاں رہتے ہوں گے بیرون ملک میں وہ کیسی جگہ ہوتی ہوگی امیرتھرا کہ تشریف لائے اب ہمارے کچھ گھر پہ گھر کہاں کہاں یہ سوال آپ سے پوچھا گھر کہاں کا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی گھر ہے گھر میں میرے گھر تشریف ہاں تو امیر سنت جہاں رہتے ہیں وہی میں آزادی ہوتی تھی اور کہاں رہتے ہیں کیسے بتا دیں اچھا یہ بتائیں سیدھی کے بارے اللہ تعالان ہوں کی باتیں بابرکات ہے جیسے عاشقی اکبر آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیوگرافی بھی آپ نے پڑھی ہے اور اس پر آپ نے بیانات بھی کیے ہیں اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا تھا مجھے یاد ہے آج بھی کہ صدیق اکبر کامل مرید ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی کی ذات میں گویا کہ آپ کو فنائیر کا درجہ جو ہے وہ حاصل تھا تو آج کے دور میں صدیق اکبر کی سیرت اور آج کے معاشرے میں اس کا امپلیمنٹ اور اس کا کیا رول ہونا چاہیے کیا فرمائیں گے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جی آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی سیرت ایک پہلو ہے جی اسلام قبول کرنے کا اور اس کے بعد کے واقعات آپ کی سیرت کے پہلو ہیں پھر ہجرت مدینہ منورہ اس کے بعد ہجرت یہ سیرت کا ایک الگ پہلو ہے اور ایک اہم ترین اور سب سے اہم ترین اگر میں سمجھتا ہوں جو آپ کی سیرت کا جو پہلو ہے وہ وسال رسول, رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا کہ سمجھے کہ کشتی کو سنبھالا ہے امت کی تو یہ ایک سیرت کا پہلو ہے پھر ایک پہلو آپ کا خلافت آنے کے بعد تو یوں مختلف پہلو ہیں اسی میں ایک آپ کی سیرت کا ایک موضوع بنتا ہے معاریفت رسول رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاریفت آپ کی پہچان کہ کس وقت کب کہاں کیا میرے آقا نے ارشاد فرمانا تھا اور کون سے ارشاد سے کیا مراد تھی یہ پہچان صدیق اکبر کو نصیب ہوئی تھی سبحان اللہ جب آقا دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خبر عائت کریم اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمائی تو صحابہ کرام بہت خوش تھے وہ عید کا دن تھا ان کے لیے بھی ویسے بھی عید کا دن تھا یوم یوم ارفا تھا تو اس میں یہ تھا کہ صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ ابرو رو رہے تھے اللہ تو کسی نے عرض کی کہ آپ رو رہے ہیں تو فرمایا کہ ہر نبی دین کی تکمیل کے لیے آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی ہم سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں فاروق اعظم اللہ تعالیٰ نے دبیا کہ وہ جو سلو سلح کا جو ایک وہ تھا معاملہ اس وقت بھی آپ بڑے بے چین دیں گے کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور جی ہمارا پہلو اس قدر ہم نے کیوں دبا رکھا ہے اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو آکا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہاں سے پھر صدیق اکبر کے پاس جب حاضری ہوتی ہے تو انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا کم و بیش مین و عین جو کلمات تھے وہ سیم تھے جو آکا نے ارشاد فرمایا وہی کچھ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح حضرت سین خطیۃ القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوساف سرکار دو جان صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان فرمائے جب گارے ہیرا میں وہی نازل ہوئی علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہوا اور جو کیفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو جو اوساف سرکار دو جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان ہوئے کم و بیش ویسے اوساف صدیق اکبر کے بیان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اتنا مطلب کہ یہ ایک ذہنی طور پر سمجھنا تبائن سمجھنا یہ بہت معرفت کا کام ہوتا ہے اور میں یقیناً ان کی زندگی کے ہر پہلو مدینہ مدینہ ہے لیکن چونکہ ہم مدنی چنت پر ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے سننے والوں میں بڑی تعداد امیر سنت سے محبت کرنے والی اور عقیدہ رکھنے والی کی ہوتی ہے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے جو کچھ سیکھا سمجھا ہے اللہ مجھے عمل کا جذبہ دے اس میں ایک یہ ہے معرفت آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہنے کی معرفت تھی اور خواہش مجھے میری یہ ہے کہ میں پیارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق اور پیر جو ہوتا ہے نا یہ نائب رسول ہوتا ہے الزدت نے فتح رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے. تو پیر کی معرفت حاصل کروں یعنی پیر صاحب کس وقت کیا سننا چاہتے ہیں وہ سنے مجھ سے مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں اور مجھے کہاں نہیں دیکھنا چاہتے تو وہاں نہ دیکھیں یہ میروز بھائی ایک چیز میں نے دیکھی تھی تو میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں مدری مذاکروں میں مجھے بھی پی سی آر میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا تو مدری سے حکما والے اسنائی بھائی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے جی تو اب مدنی کسوٹی ہوئی تو امیر سنت نے فرمایا کہ شخصیت بوجھ مدنی شاہ ناظرین نے غور کیجیے گا کہ امیر نے فرمایا جی جواب دیجیے شخصیت بوجھی مدنی کسوٹی تو نگرانی شورا نے فوراً سے اس کا ماشاءاللہ جواب بھی دیا ایک اور جواب وہی تھا جو امیر امیرت نے آخر میں درست جواب جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا یہ کیسے مجھے یہ نصیب یہ معرفت کیسے یہ تو دیکھا یہ جو ہے جنرل جواب دیتا ہر چیز کا تعلق معرفت سے نہیں ہوتا آپ امیر سنت کے مدنی مذاکرے بڑی توجہ کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے سنیں گے تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو ستاب یہ ہو یہ اندازہ ہی ہوگا اب چونکہ حکیم حضرات تھے تو آپ کا ایک کیسا مجھے لگا کہ آپ ان کی وہ تو ملان کے لیے یا ان کی ایک اپنی فیلڈ کے حوالے سے آپ جو پوچھیں گے یا جو جس کا سوال کریں گے وہ حکیم ہی ہوں گے ان کے نام کے حکیم رکھتا ہوگا کیونکہ یہ آپ کی ایک اپنی ایک ہے تو آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو بسا اوقات آپ کو اتنی اپروچ اللہ کے ریموں سے مل جاتی ہے ہو جاتا ہے یار آپ یہ فرمائیں گے اب جیسے بعض لوگوں کو نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارتوں پر بڑی بڑا مطلب کے آپ کو بور ہوتا ہے تو جہاں عبارتیں امام غزالی کی نہیں ہوتی نا نہ تو وہاں اشکال وارد ہوتا ہے یار امام غزالی کا یہ قلم تو نہیں ہے رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پڑھ پڑھ کر رے, رے رے کر ہو جاتا ہے والدین کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ آپ کی ماں کس کی ٹائم کیا چاہتی ہوگی آپ کے والد صاحب کس کی ٹائم کیا چاہتے ہوں گے یہ کمال نہیں ہے مطلب نہیں یہ محبت ہے اگر یہ محبت کمال ہے تو اس کو کمال کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ محبت کی بات ہے مثال کے طور پر دنیا بھی چلو میں دنیا بھی مثال دے دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ دوستیاں کرتے پھرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جسے بہت محبت کرتے ہیں نا یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو پسند کیا ہے یہ آتا کب ہے جاتا کب ہے اٹھتا کب ہے بیٹھتا کب ہے کس ٹائم اس کو کیا پسند ہے یہ کوئی اپنی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو لال پسند اس کو پسند اس کو, پسند, اس کو پیلا پسند ہے تو اس کے لئے پیلا لے لیتے ہیں جو ہے نا محبتیں محبتیں پہچان پیدا ہیں آپ کو جس سے محبت ہوگی اس کے عادات اثوار مزاج انداز سب کو محبت ہوگی جب محبت ہوگی تو جس جوشے اچھی لگتی ہے اس کو بندہ غور سے دیکھتا ہے پیر صاحب اچھے لگیں گے آپ غور سے دیکھیں گے ان کی باتیں اچھی لگیں گی آپ غور سے سنیں گے تو بات ہے محبت کی اور محبت کا تعلق قلب سے ہے صرف زبان سے اظہار کرنے سے نہیں ہے آجی کہاں کہاں کرنی چاہیے اور کس حد تک کرنی چاہیے جب تک شریعت کی اجازت جہاں تک شریت کی آجیزی ہی کرنی چاہیے باقی کچھ کیا, کیا, کیا کریں گے وہ جب تک شریعت نہیں منع کرتی شریعت کی لائن کراس نہیں ہوتی تب تک آجیزی کرتا رہے حکمت شریعت کے کام اصلیحت کو مد نظر رکھے آجیزی کرتا رہے آجیزی تو کہیں بھی لکھانی نہیں کہ آجیزی غلط ہے جیسے حیا کے بارے میں چاہتا ہر ماں حیا جتنی اچھی ہے آجزی جتنی اچھی ہے اگر دیکھو کوئی بھی چیز جب تک کہ وہ اپنی حد کی شریعت کی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے میں ایک بار جان دیوانگی ہو محبت ہو آجزی ہو جو بھی چیز ہے آپ کی شریعت کی ہر جگہ پر ایک لائن کھینچی ہوئی جب تک وہ لائن کے اندر ہے کوئی مذمت نہیں ہے لائن کراس کریں گے تو غلط ہے اچھا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے آپ اس کو سب کچھ کنکلوڈ کریں کچھ ختم کریں کہ جب ہم صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں جیسے کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں پڑھ کے ذہن میں آتا ہے کہ باقی میں انہی کو صدیق اکبر ہونا چاہیے تھا انہی کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا اب یہ کیسے ہوتا ہے کسی شخص میں یہ ان اوساف کی بنا پہ خلیفہ اول بن گیا خلیفہ اول تھے تو اس لی ان کے اندر یہ اوساف تھی پتہ نہیں میں اپنی بات معافی ضمیر بیان کر سکتا اصل میں اب بندہ جب کسی وس سے متصف ہوتا ہے جی تو اس کو اس سے ملقب کیا جاتا ہے کیا بس اسے متصف ملقب کیا جاتا ہے ٹھیک انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے انہیں صدیق کہا گیا پھر صدیق اکبر کہا گیا ٹھیک انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے انہیں عاشق اکبر کہا گیا ٹھیک انہوں نے ایسا عمل کیا اور ان کے ساتھ ایسا ہوا جن کی وجہ سے ان کو خلیفت المسلمین خلیف اول کہا گیا تو انسان وہ کام کرتا ہے پھر اس کام سے ہی اس کو انعام گویا کہ ہمارے کردار پر ہمارے وسطے پر مطلب کیا یعنی جائے گا نا مطلب کہ جب وہ ایک شخص ہے اس سے متصف تو ہی وہ وقت والا ہے تو بھی ایک نرم ایک آدمی آپ کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو آپ کہ نرم مزاج ہے ایک آدمی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے یار سخت مزاج ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جسے آج معاشرے میں دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پر بھی دنیاوی طور پہ کسی کا ایک سٹیٹس ہے مال و دولت ہے اس کے پاس تو ایک نوجوان جو ابھی تازہ تازہ گریجویٹ کر کے ماسٹر کر کے یونیورسٹی سے نکلا ہے یا درسنظام اس نے کیا ہے تو اس کے خوابوں میں بھی یہی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ہو کہ مجھے بھی یہی اسٹیٹس مل جائے اب اسٹیٹس کے پیچھے اس کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کے اوساف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہے تو اپنے قدرت کاملہ سے اللہ تعالی اس میں وہ وص وہ کوالٹیز اس کے اندر پیدا فرما دیں وہ اس کی کرم نوازی ہے پھر یہ کہ بندہ پھر اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کوشش کرتا رہے تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کسی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے پہلے عرض کی تھی کہ پہاڑ کے قدموں میں بیٹھ کر کوئی سوچے کہ میں اس کی سر پر چڑھ جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوتا پہاڑ کے سر پر چڑھنے کے لیے قدموں سے اوپر کا سفر کرنا پڑتا ہے اور پھر اس راہ میں آنے والے تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے تب جا کر آدمی جا کر پہنچا تو پہنچا نہ پہنچا تو نہ پہنچا ہمت میں ہوئی. ایک سوال کا جواب چاہ رہا ہوں اور تفصیلی جواب چاہ رہا ہوں یہ حد فاصل میں نے بیان کر دی تفصیلی جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہر طرح کے خوف کو بالائے تاک رکھا فکر کے خوف کو بالائے تاک رکھا اس طرح سے سارا مال پیش کر دیا جان کے خوف کو بالائے تاک رکھا اس طرح سے کہ وہ جو سراخ تھا غار سور کا جی سام واق اس کو بالا تاک رکھا کسی بھی چیز کو آپ لے لیں تو انہوں نے ہر طرح کے خوف کو بالا طاق رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے حضور کی تعظیم بھی کی ہے توقیر بھی کی ہے آج ہم یہ خوف بالا تاق کیوں نہیں رکھ پاتے یعنی مجھے یہ خوف کیوں لاحق ہے کہ اگر میں حضور کی سنتوں پر عمل کروں گا تو میرے دوست جو ہے وہ مجھے باتیں کریں گے میرے جس انسٹیٹیوٹ میں جس ادارے میں میں پڑھتا ہوں یہاں پر میں ڈی ویلیو ہو جاؤں گا یا لوگ مجھے میری بات کو امپورٹنس نہیں دیں گے غور سے سنیں گے نہیں ہمیں یہ خوف کیوں لاحق ہیں اور ان کو یہ خوف لاحق کیوں نہیں تھا کسی بھی چیز کا اس کا کیا جواب ارشاد فرمائیں گے تفصیلی جواب ارشاد فرمائیے گا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مندی منا ہے جی اس سے یہاں چائے رکھی مجھے ایسا لگا کہ اس کو یہ چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کی حاجت لگ رہی ہے میں ایک میں تھوڑا سا پریکٹیکل کرتا ہوں بابا ہمزلہ گرم تو نہیں اتنا گرم ہوتا تو یہ باہر آ جاتا اتنا شور تو بچے میں بھی ہوتا کہ گرم ہو تو نہیں کھاتا بڑوں میں نہیں ہے کہ برائی یہ تو چھوڑ دے اچھا میں یہ ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں سے میں جو نوجوان ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنا بولا دیکھتا رہا اور ماں باپ جو ہوتے ہیں یا آپ کے جو دادا نانا اس طرح ہوتے ہیں یہ بغیر بولے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہوگا ماں باپ کی نا ایک عمر آتی ہے تو بچارے تو بول نہیں پاتے سمجھتے ہیں بعدوں کا وہ اشارہ کرتے ہیں وہ حسرت بری نظر سے دیکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کیا چاہیے مگر آپ دیتے نہیں ہیں ایسا نہ کریں ایک وہ کہتے نا وہ پھر سے مور مڑ کر ایک اسی عمر کی طرف آتا ہے بدہ جس کو بچہ کہتے ہیں بوڑھا بچہ جس کو کہتے ہیں کہ بوڑھا بچہ ایک جیسے ہی ہوتے جب ہم ہم بچے تھے نا ہمارے ماں باپ ہمارے اشارے بھی نہیں بس ہماری آنکھوں کو دیکھ کر ہمارے چہرے کو پڑھ کر سمجھ جاتے تھے کہ میرا بیٹا کیا چاہتا ہے اور وہ ہمارے لیے وہ کام کر دیتے تھے بوڑھے ماں باپ یا وہ ماں باپ جو گھر میں ہیں وہ بھی کچھ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا تم کو ہم نے اس طرح پالا پوسا ہے آج ہماری باری ہے ہمارا خیال رکھنا تو میرا مشورہ ہے بلکہ مدن نتیجہ ہے ان کا خیال رکھیں اور ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر جتنی آپ میں اللہ تعالی نے طاقت وسفت دی ہے اس کو پورا کریں ان کی تمناؤں کو پورا کرتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا بھرپور عجر بھی دے گا اور انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بے حد عزت ہوگی ماں باپ کے دعائیں ضرور لیجئے گا یہ مجھے بس اس کو دیکھ کر یوں ایک تھوڑا سا اندازہ ہوا اس کے لے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی غور طلب بات ہے کہ نگرانی شروع مطلب ابھی دیکھیں تو مدنی منی کے ساتھ مدنی منی کے ساتھ خواہی کر رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں توفیق دے تو بزرگوں کے طریقوں سے نا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کرے یہ بھی بن بولے ہم سیکھنا شروع کر دیں یہ بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے کیوں کیا, کیا اللہ کرے یہ بھی ہمیں سمجھ آنے لگے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے جیسے وہ ایک شخص دیہاتی تھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو دیکھا کہ آپ نے ایک بچے کو بوسہ دیا تو انہوں نے ارض کی کہ یا رسول اللہ بچوں کو چکتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں اب دیکھو خود ہی کرنے لگا اب, اب یہ گھر میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا منہ جلنا جائے یہ شفقت ہے کیا یہ شفقت ہمارے بچوں کو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہے یہ شفقت ہے یہ شفقت نہیں ہے یار آج ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے یہ شفقت ماں باپ نے انہیں شفقتوں کے ساتھ بچے کو پالا ہے کہ اس کا منہ نہ جل جائے اس کا ہاتھ نہ جل جائے گھر نہ جائے, جائے نہیں پتا نہیں کیا ہو گیا ہماری اور کوئی تو بات ہوگی نا کل بیماری بغیر نہیں بہت ب... بس عجیب حال ہو گیا کوئی پتہ تو چلے نا کہ بیماری آ کس وجہ سے رہی ہے گندا پانی پینے سے آ رہی ہے گندا کھانا صحیح سے نہیں ہے ماحول صحیح نہیں ہے محبتیں کم ہو گئی ہیں خود بڑھ گئی ہیں یعنی ماں باپ نے غربت کے ساتھ بچوں کو پالا تھا یار یہ امیر ہو کر بھی نہیں پلتا سب میرا بے بھک کسم کا آدمی ہے اللہ کی بنا وہ بولے گا بھائی مجھے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ پیسہ کمانے والا بن جائے پیسہ کمانے والا بن گیا پیسہ کما ہے بس نہیں کریں ماں باپ کو اس کو کریٹیسائز نہیں کریں ماں باپ نے بالکل الٹا سوچا تھا تو سیدھا ہو جا تو سیدھا ہو جا یار تیرے ماں باپ تھے غلط سوچا تھا صحیح سوچا جو بھی سوچا تھا تو ہوتا کون ہے ماں باپ کو ماں باپ کیے کی؟, کی سزا اور جزا دینے والا تو بیٹا ہے بیٹا بن کے رہے یار اولاد اولاد بن کے رہے باپ کا باپ کیوں بنتا ہے تو جزا اور سزا اور ان کو مطلب کہ وہ نتیہ دکھانے والا تو ہوتا کون ہے بیٹا ہے بیٹا بن کے رہے اولاد اولاد بن کے رہے چھوٹا ہے چھوٹا بن کے رہے مت سوچ کے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا, کیا؟ یہ سوچ کے تو ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے ماں باپ کی کب تک پکڑ پکڑ کر خود غلطیاں کرتا رہے گا کو سیدھا ہو جا اور اپنی آخرت سوار کیا پتا آپ کی خدمت آپ کے ماں باپ کی مفرت کا سبب بن جائے اور آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے سلو الحبیب وائٹامن پی کی گولیاں کھا کے آتے ہیں وائٹامن پی کی یہ کیا ہوتی ہے نہیں آئے نیا میڈیکل ہے وائٹامن ہے پوزیٹیو بڑھانے کے لیے پوزیٹیو تھنکنگ نگیٹو جانے نہیں دیتے نہیں یہاں مطلب کہ یار آپ دیکھو نا مہروج بھائی مطلب کہ اولاد یہ سوچے گی کہ یہ مطلب کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا مطلب عام مسلمان کے لیے بھی جو تجھے توڑے سے جوڑ درست فرما رہے مطلب سچی بات یہ سب آپ کے اپوزٹ جانے کا نا مطلب وہ کیسی نہ بننی ہم کیوں خالی خالی مدھیہ چینل کے ناظرین کو ہر جگہ پر ٹھیک ہے وہ ان کی دلچسپی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ سچی بات ہے ماں باپ مجھے اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم ترین جو طبقہ ہے نا وہ والدین ہے اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بےچارے جو اولاد کیریئر کے حوالے سے آپ کے دورانے سفر کو ایسا واقعہ دیکھ کر آئے جس کی بنا پر یہ نہیں میں مجھے ماں باپ یاد آتے رہتے ہیں میری ماں بھی نہیں ہے میں اللہ میرے والد صاحب کو صحت دے تندرستی دے اور میں دیکھتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں ایک آبزرویشن ہو جاتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ بعد ایک چیز observe ایک آبزرو کرنے کی طبیعت ہے کسی چیز سے کسی چیز کو نکالنا یہ ہو جاتا ہے اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اپنے ماں باپ سے محبت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بات, کی بات کہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیں اس سے وابستہ ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہتری آ جائے گی ایک مثبت ماحول کے قریب جو مدنی ماحول کا انداز ہے اس ماحول میں ڈھلیں مدینہ مدینہ اور یہ باقی تو مطلب یہ دعوت اسلامی والے ہی کہلاتے ہیں کو دعوت اسلامی والے ہی نظر آتے ہیں مگر بعضوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ دعوت اسلامی پر انگلی اٹھاتے ہیں کیا تو کیسا دعوت اسلام وہ ایسا ہی دعوت اسلامی والا جیسا آپ نے دیکھا ہے اس نے اپنے آپ کو کبھی تربیت کے لیے پیش کیا ہی نہیں ہے اس نے کبھی تربیت لینے کی کوشش کی نہیں ہے اس نے سر پر امامہ ضرور سجایا چہرے پر ماشاءاللہ اللہ داڑھی سجائی اللہ اس کو استقامہ نسیح فرمائے لیکن وہ سیکھا نہیں ہے وہ سیکھا نہیں سیکھنے کے لیے نہ انہوں نے مدنی میں سفر کیا ہے نہ وہ مدنی مذاکرے کا پابند ہے نہ اسے مطالعہ کرنے کی کوئی سعادت نصیب ہو رہی ہے نہ اس نے کوئی نماز کورس کیا ہے جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہے نہ اسے نماز سیکھی ہے نہ اس نے کوئی قرآن کا درست پڑھنا سیکھا ہے ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کوئی امامہ بھی نظر آئے گا داڑھی بھی نظر آئے گی ہو سکتا ہے چادر بھی نظر آئے گی ہو سکتا ہے وہ ذمہ داری بھی نظر آئے گی معذرت کے ساتھ لیکن آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو کرے دعوت اسلامی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کرا ہے وہ دعوت اسلامی ہے یا نہیں ہے یہ مہربانی کریں آپ میں تمام نے رسول کو دنیا بھر میں بسنے والے جو دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں چاہتے محبت کرتے ہیں آپ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں ان کے عمل کو دیکھتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں آپ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی جیسی ہے ویسا ہے یا نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں وہ دعوت اسلامی یہ نہیں ہے جو میرے پیر صاحب نے کیا نا وہ دعوت اسلامی ہے یہ یاد رکھیے گا وہ بانی ہے وہ ہیں دعوت اسلامی مجھے یہ دیکھنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دعوت اسلامی ہے یا نہیں ہے Very simple اور میں نے بہت اسٹ بات کی ہے اچھا آپ جب دیکھیں یار یہ جو کر رہا ہے نا یہ دعوت اسلامی نہیں ہے تو آپ کریکٹرسائز کرنے کے بجائے میرے لیے دعا کرے نا کہ یا اللہ اس کو اور تربیت کی توفیق عطا کر کے یہ مزید دعوت اسلامی کے پیغام کو جیسا ہے ویسا کرنے والا بن جائے یار تم دعوت اسلام والے ہو کر یہ کر رہے ہو تم دعوت اسلام والے ہو کر یہ کر رہے ہو تو بھائی جب ایک مسلمان ہو کر کون سے اچھے عمل کر لیتے ہم لوگ ہم ایک مسلمان ہیں ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں تو دعوت اسلامی والا ہو کر ضرورت نہیں تو دعوت اسلام والا جو ہو گیا اب وہ اللہ کا اس کو کوئی ولایت کی منزل مل ہی گئی اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی وہ لالچ بھی نہیں آ سکتا وہ دیگر خرابیوں برائی مبتلا نہیں ہو سکتا دعوت اسلامی والا ہاں کیا ایک مسلمان کو باعمل بنانے کی تحریک ہے امامہ پہنا دیا داڑھی ماشاءاللہ رکھوا دی ہے سنتوں پر مدنی ہو آ جاتا ہے تو ایک نظر آتا چونکہ معاشرے میں بے عملی بہت ہے لہٰذا ہوا آپ کو سب سے اچھا اور سب سے عمدہ مسلمان لگے گا لیکن اب اس کی عادت اس کا کردار بھی بدلا ہے یہ تو اندر کی بات ہے نا اس کا ظاہر تو بدلتا نظر آیا ہے لیکن اس کا اندر کا کردار بھی بدلا ہے, نہیں بدلا یہ تو واسط پڑے گا تب کی بات ہے لہذا مہربانی کریں تو یہ کیسے بدلے اپنے آپ کو اگر نہیں بدلا یعنی ظاہری جو چیز ہے وہ تو چینج آئے گی ہے لیکن اندرونی طور پہ روحانی طور پر یا قلبی طور پر باطنی طور پر وہ چینج نہیں آیا تو کیسے آئے گا وہ چینج مطالعہ کرنے سے آئے گا بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے آئے گا اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں چلیں میں تو پھر بہت بوجھ کہاں کے کہاں نے ہے کہ آپ کی کوئی نیت بنی ہوگی کیا کس تحریک پہ کھا بس یہ کھلایا اس نے کھا بچوں کی محبت بچوں کو بچے کھلائے تو اسکیم ہاں کیا رج ہے کون سا اسکیم تھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد کچھ کالز کی طرح بڑے چلے چلے سوال میرے پیچھے رہ گیا معذرت معاف ان میں خوف نہیں تھا ہمارے اندر خوف ہے کیا وجہ حضور انہیں عاشق اکبر کہتے ہیں یہ عقائد دوجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت محبت کرنے والے تھے ہم بھی تو محبت کرنے والے ہی ہیں ہم اپنا اپنا, कर... اپنا مقام ہے ان کی محبت تو تبکل کئی عالم تک ہے جب یہ عقائد و صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کرتے ہیں حاضر کرتے ہیں <laughs> تو عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا مال قبول فرما لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ کہتے ہیں کہ صدیقی کے لیے خدا کا رسول بس مطلب ایک شاعر نے جس طرح کہا کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ رہا ہوں تو عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے قبول فرما لیتے ہیں جب ان سے قبول فرما لیا تو اس کا مطلب ایک اللہ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے توقل کو سمجھتے جانتے تھے کہ صدیقی اکبر کس درجے کے توقل ہیں توکل کے کس درجے پر ہیں کیونکہ اسی طرح جب اس سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر غالب میں مجھے یاد ہوتا تھا سات بھی نبی وقاص ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے وہ بڑے مرض میں تھے کسی کو ثابت ہے مجھے سات بھی نبی وقاص سے یاد پڑتے ہیں ربی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے چا, ان کو یہ لگا کہ یہ مرض ہے نا وہ میری رخصت کا یا میرے آخری سفر کا سبب بنے گا تو ان کو یہ تھا کہ میں اپنا سارا ماں رہا خدا میں صدقہ کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑنا اور پھر ان کے لیے یہ دعا بھی کی کہ یہ آپ اچھے ہو جاؤ گے تو وہ بیماری جاتی رہی تو میں نے <coughs> یہ دونوں واقعی ہے پھر. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا تھا میں ایک طرف صدیقی اکبر سارا مال دے رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم قبول فرما رہے دوسری طرف ایک اور صاحبی سارا مال دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم قبول نہیں فرما رہے اس کی کیا وجہ تو مفتی راوت اسلامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آکا دو جان صلی اللہ تعالیٰ وسلم دونوں کے توکل کو جانتے تھے دونوں کے کی کیفیت کو جانتے تھے ان سے جو لینا تھا ان سے لے لی لیا جو ان سے سمجھانا ان کو ارشاد فرما دے ان کو ارشاد فرما دیا تو صدی کے اکبر الب عنہ جس مقام و مرتبے پر تھے نا وہ سب سے بادل امبیا تحقیق سب سے افضل ان کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں انبیاء کرام کے بعد افضل ہے بادل امبیا تحقیق یعنی تحقیق یہی ہے کہ بشر امبیا کرام کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ اتنے افضل ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں چاہے وہ خوف کا معاملہ ہو محبت کا معاملہ ہو قربانی کا معاملہ ہو اشار کا معاملہ ہو جو بھی چیزیں ہیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوگی نا سلمان جی اور جب آپ اس کے ساتھ چلو گے نا یہ میں بہت پیاری محبت کی بات کر رہا ہوں آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ کاش کہ میں اس پر اپنا مال خرچ کروں جب آپ سے آپ, اپنا, آپ کا مال لے گا نا تو آپ کو اتنی فرق اتنی خوشی اتنی اتنا آپ کو آپ جیسے مسکراہ رہے ہو نا آپ کا دل اندر مگر دن میں منہ ہوتا تو اس کی بھی ہم مسکراہٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل ہی آپ کو مزہ آئے گا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گویا کے ایک طرح سے کے اکبر کے مال کو اپنا مال فرماتے ہیں اچھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر ان کے بارے میں کیا خوب فرمائے گا ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عطا فرمائے گا سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی بیٹا کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی ان کے فضائل لائیں خود نبی کریم علیہ صلاحت اسلام نے بیان فرمائے ہیں لیکن اس کے باوجود تمام تر فضی اللہ صحابہ اکرام عالمان بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے بیان کرتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل اگر کوئی یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس کے باوجود ان کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آجزی ہی کا پہلو ہوتا ہے نرمی ہی کا پہلو ہے حالانکہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر ہیں یار غار و مزار ہیں اور یہ ساری باتیں پتہ ہیں نے پتہ ہے الارض دو حضورت وزیر یا وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمین میں ہیں جو دو وزیر زمین میں ہیں, زمین میں ہیں ان میں ایک رضی اللہ تعالیٰ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے باوجود آج, آج ہمارے ہم میں وہ بات ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے کسی سے تعلقات بن جائیں نا کسی تھوڑے سے بڑے کسی بھی لحاظ سے بڑے شخص تو ہم نے تعلق بنایا ہے نا تربیت نہیں بنائی نا آپ دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تعلق جوڑا ہے تو وہاں سے تربیت بھی تو لی ہے نا وہ ان کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا ہے ہاں بیٹا جانے بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت ان کا مقام بارگاہ رسالے میں کیا یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں لیکن خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے یہ تو صدیق اکبر نے جس جو دیکھا وہ دیکھا نا ٹھیک ہے بارگاہ الہی میں جو مقام محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے اس مقام کے مطابق آقائ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آجزی کو دیکھتے ہیں تو آپ جیسی آجیزی کسی کی نہیں ہے بارگاہ رسالت میں جو صدیقی کے اکبر کو جو مقام حاصل ہے وہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو اس مقام سے جو آجزی آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ آجزی آپ کا حصہ ہے تو یہ وہ عقائد وجہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ جس نے تذکیہ لیا اگر اس میں بھی آجزی نہیں آئے گی تو یا پھر کس میں آئے گی ہے ان کی ساری قسمیں آئے گی وہ تو بارگاہ رسالت میں تھے اور تربیت ہو رہی تھی ان کی مسلسل ایسی تربیت ہوئی کہ گویا کہ میں یوں کہوں کہ وارکاہ رسال صلی اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ تربیت تھی کہ میرے بعد اسی نے امت کی باغ دور سنبھالنی ہے اس انداز ان کی تربیت ہوئی کہ اپنے پیچھے نماز کے لیے بھی نہیں کو کڑا کر دیا امامت کے لیے بالکل اور پھر رسالے مبارک سے قبل آپ کپڑا ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے صاحبہ ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لا اور اچھا یہ تو ہیں پیچھے چلنے والے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان کا اشک رسول اپنی جگہ پر, پر تو موجود ہے نا کہ یہاں کپڑا ہٹا اور اللہ اللہ وہاں وہ انہوں نے آقا کو دیکھنا شروع کر دیا نماز کی ہلت میں آقا کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور راوی کہتے ہیں گوہیا کے سطح کا مضمون ہے کہ ایسا آکا کا چہرہ ایسا تھا جیسے کھلا قرآن ہے جیسے کھلا قرآن ہے اور آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات جیسے کہ ہوا کہ یہ اپنی نمازیں توڑ دیں گے है है تو آپ نے دوبارہ پردہ ڈالا اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جاری رہی اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے مسلح پر ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں صفوں سے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو آپ نے جب محسوس کیا کہ میرے آکا پیچھے ہیں تو صدیق کے اکبر صحت نے پیچھے ہٹ رہے ہیں آقا, آقا اشارہ فرما رہے ہیں جو روایتوں کا جو مضمون ہے کہ نماز پوری کروا دیں لیکن آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں پیچھے یہاں تک پیچھے ہٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آگے دشے بلائے اور نماز مکمل کروائی بالکل ٹھیک ہے اب یہ تو کمال ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کمال ہے کیا کہیں گے آپ ان تمام چیزوں کو اور پھر عرشا فرمادے سلام نماز کے بعد تب جب ہم نے آپ تم نے ہم نے تمہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو تو پھر کیا میں پیچھے لائی تو کچھ اس طرح کا عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر دونوں طرف خنت کا استعمال کیا ہم نام نہ لیا اللہ اللہ, اللہ, اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کے اس کے آقا پیچھے ہو اور وہ آگے کھڑا ہو جائے اللہ یعنی یہ پوری روایت کا ایک مضمون اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں یہ وہ مینٹلٹی ہے جس کی آج ضرورت ہے یہ وہ سوچ ہے جس کی آج ضرورت ہے یعنی صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے کہ سرکار نے ایک عمارت دیکھی پسند اس کے متعلق جو غور و خوص فرمایا صحابی ہی آ اور عمارت توڑ دیتے ہیں کہ آقا کو اس عمارت کی وجہ سے مجبی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جی. ایک چیز عمارت ہائل ہو گئی کیسے یہ عمارت ہے جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان حائل ہو گئی وہ عمارت ہی نہ رہی تو یہ یہ تو صحابہ کلام کی سوچ تھی ایک باغ کے اندر ایک صحابی نماز پر اپنے باغ کے اندر اس پرندہ آیا اور اس کے گنجان باغ میں گم ہو گیا اور وہ بھول, ان کے ذہن سے نکل گیا کون سی رقط پڑی تھی ہے کون سی صورت پڑی تھی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے میں نماز کے اندر میں یہاں ہوا چلا گیا انہوں نے آ کر سارا باغ بار گیا رسالت میں حاصل کر دیا اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہے ہیں کہ ایسا باغ ہی نہیں چاہیے مجھے عشق الہی عشق رسول امت کی خیر خواہی. اور ایک دوسرے سے باہمی محبت جس تو پھر قرآن فرماتا ہے کہ یہ آپس میں رحیم ہیں اور دشمنوں پر رحما بین یہ محمد رسول اللہ ترجمہ کرتے جائیں آپ ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ولدین جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر شدت رکھتے ہیں رحماؤ بین آپس میں رحم دے لیں تراہم, تراہم ان میں دیکھو گے رخ ان کی رقو میں ان کے سجدوں میں من اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور ان کی رضوان تلاش کرتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح یہ پورے آئے تھے کا آپ جو بیان کے میں نے خلاصہ ہی عرض کیا ہے اب کو چلے چلو ہاں چلتے ہیں مزہ آ رہا ہے صدیقی اکبر تعالیٰ فیوریٹ اللہ دیکھ دیکھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنو کی جتنی کامیابی ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں نہیں فاروق اعظم ربد اللہ عنہ کی جتنی کامیابیاں ہیں نا میری اپنی وہ موٹی عقل کے مطابق اس کی بنیادوں میں صدیق اکبر کی قربانی وہ راستہ ہموار کر کے دے دیا میرے صدیق اکبر نے کہ فاروق اعظم اس بنیادوں پر اپنی کامیابی کی ایسی عمارت کھڑی کرتے چلے گئے کہ مدینہ مدینہ ہو گیا سوال ہے کہ سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شخصیت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں سرکار نے جب دونوں میں دونوں کو ایک ساتھ رکھا تو میں کون ہوں دونوں میں فرق کرنے والا نہیں نہیں اللہ نہ کرے ویسا فرق نہیں کہ صاف ہوتے نا ایک کے الگ ہوتے ہیں ایک کے الگ ہوتے ہیں یہ بس اللہ تبار تعالیٰ کی تقسیم ہے ان کی اپنے ان کے اپنے اور تھے ان کے اپنے اور تھے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سرکار نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کاروں کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے تو مختلف صحاب کے نام کے مختلف عادات مختلف اتوار مختلف مزاج مبارک ہیں بس امت کے لیے بس کرم ہی کرم وہ ہے ہے عزیز جسے آئے تو عزیز ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند یہ شعر کا مقابلہ ہو گیا یہ بولنا سکے صحیح طور پر یہ پہلے مصرے میں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا یوں ہی معاملہ ہے تو جب ہماری باری آئے گی پھر پتا چلے گا کال شامل کرتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی آج بھی آنے سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے بات میں آپ جتنی مرضی کرنے نگرانی شورا آپ کو مدنی کسوٹی میں قابو کر ہی لیتے ہیں چلے بارہ جی سر میں مالا سے بات کر رہا ہوں یہ جی, سوال سر یہ کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جا جنگ میں جاتے تھے تو وہ کون سی ایسی جنگیں ہیں جن میں صرف ان کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی خاص طور پر یہ پڑھا تو نہیں ہے کہ اس جنگ میں فتح صدیقی اکبر کے اڑنے ہی کی وجہ سے ہوئی ہے ایسا میں نے پڑھا نہیں ہے مگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن غزوات میں شرکت فرمائی ہر میں صدی کے اکبر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پتہ ہے ٹھیک ہے اگلی کو علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عاشی کے اکبر موضوع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں لبئی پروگرام کے توصل سے آپ کی ملت کرتا ہوں سیونٹی ٹائم استغفار سو بار سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر ایک سو چھیاسٹھ بار لا الہ اللہ اور تین سو تینتیس بار درد ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر اللہ کریم آپ کا یہ پڑھنا اور یہ کرنا دونوں کو بل فرما بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رضوان اپاری ہے میں گھر ساؤتھ افریقہ سے اور کر رہا ہوں پیارے نگران شرا سلسلہ بہت پیارا ہے جس میں ہم آج سید میں کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکتیں لوٹ رہے ہیں آپ آج ہمیں اس سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رسی مند کباب سنا دیجئے ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیر <تصفح> آمین ویاکار سامنے ہو تو میں پڑھ دوں گا اشار اس میں ہو گی من کا بات جی کال چلا لیتے ہیں میں کال دیجیے کو علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اتاری سگے تار ہند کے شہر سورت گجرات خواجہ کابینہ سے عرض کر رہا ما ماشاء اللہ کیا شان ہے ہمارے مدنی چینل کی اور الحمدللہ ہمارے نگرانی شورا کی بھی کیا شان ہے بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ عاشق اکبر اور اس پر آپ کے پیارے پیارے مدنی پھول جاری وساری ہے میری نگران شورا سے یہ عرض ہے کیا یہ حدیث پاک ہے میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میرا مقام اللہ جل کی بارگاہ میں ہے وہی مقام صدی اکبر کا بھی ہے خلاصہ فرماد جزاکم اللہ میرا کیا فرماد کی ہے اس طریقے کی ری موجود ہے یہ کہہ رہے ہیں میں آخر میں من کا بتا جی کال جی جی چلائیے یہ بھی ہے میرا حاضم رام صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں اکثر مندری چینل دیکھا کرتا تھا ایک دن میں نے سنا کہ جو شخص ایک ہزار مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے میں پہلے بھی درود پاک پڑھتا تھا مگر کب سے میں نے درودے کے ذریعے جو ہفتہ روزہ اجتماع میں پڑھا جاتا ہے میں ایک ہفتے میں تقریباً بلکہ مستقل دو لاکھ درود پاک پڑھ لیتا ہوں میں نے تھا کہ اس درود پاک کا اجر بھی اتنا ہی ہے یا کوئی خاص درود پاک پڑنا ہوگا اور میں نے بدنی چینل کی برکت سے پانچوں نمازیں تحجد اشراق چار سفاد بھی پڑھنا شروع کر دی ہیں میں سرکاری ملازم ہوں میں رشوت لیتا تھا تین چار ماہ سے بالکل میں نے رشوت دینا بند کر دی ہے اور پکی سچی توحفہ کر لی ہے میری عرض یہ ہے کہ آپ کوئی خاص طبہ میرے لیے کر دیں تاکہ میں یہ سب عمل زندگی کرتا ہوں آج کل مجھے زندگی کا بہت مزہ آ رہا ہے ایک دن میں نے آپ کا پروگرام میرے رب کا کلام دیکھا آپ نے قبر کو چوم کر سر رکھا اور قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا میں کبھی قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا اسے میں نے بھی قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا اور چوم کر پڑنا شروع کیا مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بس صاحب سے میری دعا ہے جیسے میں اب زندگی گزار رہا ہوں ساری زندگی ایسے بھی گزاروں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں اللہ پاک مدنی چینل کو سدا بات رکھے آمین سمام اور میرے لیے دبا فرما دیں کہ مجھے نبی کریم چلم کی زیادہ نصیب ہو دے السلام علیکم و میں بھی کچھ ایڈ کر دوں پھر جواب دے دوں قرآن پاک سے ایک محبت ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں ہے لیکن آپ کے حوالے سے ہم بات کروں گا واقعتاً محسوس ہوتا ہے آ, سلسلہ دیکھتا ہوں میں بھی آپ کا کہ وہ میرے رب کا کلام تو ایک تو ہے کہ محبت تو ہے ایمانی محبت تو ہمارے دل میں بھی ہے لیکن آپ کا مطلب جیسے جو جذبات ہیں جو کیفیات ہوتی ہیں بس, بازوقات کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں زبان سے نہیں آپ دل سے بات کر رہے ہیں اکثر اوکات لگتا ہے لیکن قرآن کی محبت بھی جو نا وہ ظاہر و باہر ہوتی ہے تو اتنی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, اتنی عقیدت کیسے ہوتی ہے اس کا اظہار اللہ نے دی ہے مجھے واقعیتن میرے پیارے رب کے کلام سے بہت محبت ہے سامنے ہونا تو بس مجھے دل کرتا ہے میں اس کو چومتا اور جب اس میں کہیں اللہ کا نام لکھا ہو تو وہ دل کرتا ہے اس لفظ خواجہ اللہ کے نام کو میں چوموں واقعی محبت ہے سینے سے لگاتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے مثال کے طور پر اگر مجھے رونا ہے تو میں کچھ سینے سے لگاتا ہوں کیا بات ہے آپ نے جواب دے دیا بعض بات رونے کا دل چاہتا ہے اور بندہ چاہتا ہے کسی سے لگ کے روئے نا قرآن سے لگ کے ہوں مجھے رونا آتا ہے قرآن بلا دیتا ہے کوئی آئے دہن میں آتی ہوگی صرف کوئی... قرآن ہوں سینے سے لگاتا ہوں ایسے ٹھنڈک ملتی ہے سکون ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سینے سے لگ گئی ہے جو مجھے قرار دے رہی ہے مجھے تسلی دے رہی ہے. میرے غموں کو میرے دکھوں کو ہلکا کر رہی ہے ہم تو دیکھتے ہیں قرآن خانے میں بھی لوگ جو ہے وہ یوں جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں ایک عقیدہ محبت تو ہے دیکھیں ایک عقیدہ تو محبت تو ہوتی ہے لیکن باقیتا جیسے آپ فرما رہے ہیں سلمان بھائی کی بات کو بھی میں کنٹینیو کروں گا کہ اب نا اب گھروں میں یا دکانوں پر یا ہم جو افراد ہیں قرآن کہیں کہ اس انداز سے تلاوت وہ ایک جو پہلے انداز ہوتا تھا محبت کا عقیدت کا واقعہ وہ اب کمیاب ہوتا جا رہا ہے تو اب اس کو بڑھائیں کیسے گھروں میں رائج نہیں انہوں نے کہا نا دی کی دی کی دی کی دی انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھتا نہیں تھا دی دی دی یہ سلسلہ دیکھا جب آپ نے سینے پر قرآن رکھا تو بس مجھے قرآن سے محبت ہو گئی جب میرے سینے پر کسی نے قرآن دیکھا اسے قرآن سے محبت ہوگئی تو جو خود سینے پر قرآن رکھے گا اس کو سے کتنی محبت ہو جائے گی ہمیں ہمارا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے اس کو جب تو سینے سے لگاتے نہیں ہے نا مزہ نہیں آتا محبت محبت جو ہے نا یہ آپ کو سینے سے لگواتی یعنی سینے سے سینا ملے تو جیسے محبت بڑھتی ہے وہ کہتے بھی ہیں نا حافظ کے بارے میں سینے میں قرآن تو یوں اللہ کا اللہ مطلب میری حسرت ہے کہ کاش کے میں حافظ ہوتا میں حافظ نہیں ہوں اور میں نہیں کر سکا میں بہت چھوٹا تھا میری اما نے مجھے قرآن حص کرنے کے لیے بٹھایا تھا یہ بات بھی میں کریڈٹ دوں گا میرے گھر میں میری والدہ کو اما کو کہ وہ شروع سے یہ چاہتی تھی کہ میں قرآن کا حافظ بنوں کہیں بٹھایا تو وہاں نہیں کر سکا ماحول تو تھا نہیں گھر کے اندر ایک ہماری اماں کا مزاج تھا پھر کہیں اور بٹھا دیا میں یہ ایک اللہ تعالی کی رحمت ہوئی کہ میں جہاں بھی قرآن یاد کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھا مجھے ملا ہے تو یوں مطلب کہ وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ مطلب یہ شروع سے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور صحبتیں ملتی گئیں اور یہ ملتے ملتے پھر یاشی کے رسول مل گئے صحیح معائنوں میں باب امل سنت تو یہ ہے تو آپ بھی مشورہ دیتا ہوں کبھی قرآن کو لیں اور سینے سے لگائیں اور بیٹھ جائیں نا بیٹھ جائیں اور بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور عرض کرے یا اللہ اس سے اس کا جو فیض ہے نا یہ میرے سینے میں اتار دے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے سینے پر لگنے سے دل کا زنگ جیسے دور ہوگا آپ کے سینے میں جیسے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی آپ کو پیار آئے گا آپ کر کے دیکھیں ایک دفعہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں اس کو چومیں اس میں میرے رب کا نام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے پیارے محبوب کا نام ہے اور انبیاء کرام کا اس میں ذکر مبارک ہے اور یہ میرے رب کے کلام ہے پھر اس کو سینے سے لگائیں پھر اس کو چومیں ہو سکتا ہے سر پہ رکھیں یہ ذہن بنا یہ اللہ اس میں جو احکام ہے میرے سر میں اتار دے میرے دماغ میں اتار دے میرے وجود میں میرے روئیں روئیں میں اس کے احکام اتار دے کہ میں اس پر عمل کروں وہ مجھے اسے ٹوٹ کا محبت کرنے والا ویسے محبت اسے کیوں نہ کریں یار مارو, اسے مارو جنسل نہیں جنسل ہم ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں گے جب یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی شفات کرے گا روایے تو یہ بھی آیا تھا اس کی شفات قبول ہو جائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مدنی چلے کے ناظرین آپ کا کوئی بہت عزیز اور محبت کرنے والا اگر آپ کو کوئی خط لکھے کہ باہر مور سے کتا سے کوئی خط آ جائے تو وہ خط کتنی بار دیکھتے ہیں کتنی بار پڑتے ہیں اس کو کتنا سینے سے لگاتے ہیں آپ کی آنکھوں کو کہتے ہیں ٹھنڈک دیتی ہے تو جب آپ سے محبت کرتے ہو اس کی تحریر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام کیا اس سے ہم کو محبت نہیں ہوگی پڑھیں قرآن موضوع چلا ماشاء اللہ میں اسلام بھائی نے اپنی بدنی باہر بتا اللہ ان کو جیسا خیر دے یہ سرکاری ملازم تھے ہیں انہوں نے رشوت لینا بند کر دی یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے تبدیلی آئے گی میں کہتا ہوں تبدیلی آ سکتی ہے تبدیلی لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا کروا دیں تبدیلی آ جائے گی تبدیلی اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر آئے گی آپ اپنے بیان اپنی صحبت اپ، اپنی زبان جو ذکر کرے نا اس سے آنے والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر دیں یہ آپ اتنا کام کرنے کی کوشش کریں یہ بھی اللہ کے توفیق سے ہوگا محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم جب یہ دل میں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و بڑا کرم ہو دے کہ یہ قرآن کریم میں بھی سوچ ہی رہا تھا قرآن کریم ہوتا یہ مقتط المدینہ کا کلام ہے قرآن یہ قرآن, قرآن بس یہ گھر میں رکھیں اس کو یوں سینے سے لگا لیں اور پھر روئیں یہ قرآن صحیح. آپ کی آنکھوں کو نرم کرے آپ کی آنکھوں کو نم کرے گا آپ کے دل کو نرم کرے گا آپ کو لگے گا کہ میں اس کو تو پوچھ اس کو اس کا سینے میں اس کو اتار دو یہ قرآن چمٹا رہے اور میں اس کے احکام سے چمٹا رو اور میں اس سے محبت کروں محبت کرو محبت کروں کس کرو کرو کو لگائیں کس کو چومیں پھر اس کو آنکھوں سے لگائیں اس کو سر پر رکھیں کہ اللہ اللہ اس کے اس کے احکام کو میرے اتار دے اس کا نور میری آنکھوں میں بھر دے میرے سینے میں بھر دے میرے وجود میں بھر دے اس کو کھولیں اس کو کھولے اس کو چومیں پیار کریں اس قرآن سے پیار کریں بہت پیار کریں شورب کا کلا ہمیں بہت پیار کریں اس سے بہت پیار کریں اس سے. اس کا پیار کرنا اس سے پیار کرنا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا یہ ہمیں بچائے گا انشاءاللہ اس کی تلاوت ہمیں بچائے گی قبر میں بچائے گی حشر میں بچائے گی جب اس کی ایک سورت عذاب قبر سے بچائے گی تو پورا قرآن کا کیا عالم ہوگا ملک رحمت اللہ تر تمبی الغن میں ایک روایت نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آدمی بڑا پریشان ہوگا تو اس کے پاس ایک حسین چہرے والا شخص آ جائے گا اور اس سے آ کر کہے گا آ تعریف کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے ساتھ تم دن گزارا کرتے تھے جس سے جس کے ساتھ اپنی رات گزارا کرتے تھے آئے آئے آئے اور وہ ہوگا قرآن کریم پڑھنے والا قرآن کریم کے حکام پر عمل کرنے والا پھر وہ کہے گا لا اللہ قرآن مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفات کرے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفات قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ کامیر کا محبت ہے اللہ الحبیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت جو امیر سنت نے لکھی ہے یہ صفا نمبر 684 ایٹی فور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کتاب ہے اس میں ہے یقیناً بمباء خوف خدا صدیق اکبر ہیں حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں جو یار جو یار غار محبوب خدا صدیق کے اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق کے اکبر ہیں امیر المینین ہیں آپ امام المسلمین ہیں آپ امیر المنی ہیں, ہیں, ہیں آپ امام المسلم ہیں آپ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں آپ بلا شک پیشوائے افریہ صدیق کے اکبر ہیں جو ڈر اتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نہ ڈر نہ ڈر اتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق کے اکبر کال چلا لیتے ویڈیو سوال ہے ہمارے پاس وہ محمد سلیم سلاٹ بات کر رہا ہوں نگران صورت سے میرا سوال ہے کیا آپ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ کبھی کھالے جمع کرنے کی ترکیب بنائی ہے یا مدنی احتیاط بنانے جمع کرنے کی ترکیب بنائی ہے الحمدللہ رب العالمین میرے پرانے اللہ کے والے جانتے ہوں گے تو میں بہت کھالے جمع کرتا تھا کہہ سکتے ہیں کہ شاید میرے علاقے میں سب سے زیادہ خالے جمع کرنے میں میرا ہی نام ہوتا ہوگا میں بہت خالے اٹھاتا تھا میرا کام ہی جیسے کہ ایک ہی ہوتا تھا کہ بس کھالے جمع کرنا خالے جمع کرنا اور جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں رمضان مبارک میں آیا ہوں اور اسی رمضان مبارک میں میں نے پہلی ہی رمضان میں اتنے مدنی عطیات جمع کر لیے تھے میں نے پہلی رمضان تھے رمضان میں مدنی ماحول میں اس کے بعد کی جو رمضان تھی ایک سال کی دورانی کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے ہی سال اتنے مدنی عت کیا جمعہ کہتے کہ ہمارے علاقے میں شور مچ گیا تھا کہ عمران اتنے مدنی عطا اتنی زکات لے کر آیا आ, پہلے کیا تھے نہیں نہیں مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کیا ایسا تھا کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کھالا دے رہے یا ٹینٹ پہ بیٹھ کے رہتے کہ میں ایک بس ایک اگر میں ایک, میں ایک آوارا قسم کا لڑکا تھا اور لوگوں سے مستی مذاق ملنا جلنا ہنسی مذاق کھیل کود کھیل تماشا اس کے ساتھ اس کے ساتھ گیدرنگ دوستی یار یاری یہ سب ہمارا ایک انداز ہوتا تھا تو سب جانتے تھے اب اسی میں میں مدری ماحول میں آ گیا تو ایک لوگ جانتے تھے یار عمران مدری ماحول میں آ گیا ماشاء اللہ داؤود اسلامی میں چلا گیا تو اب جس کے پاس جاتے تھے تو وہ عموماً منع نہیں کرتا تھا بلکہ مجھے یاد ہے ہر سال ایک ہوتا تھا ہمارے محبت تو کرتے تھے مگر ان کی کھال کہیں کسی جگہ بک ہوتے تھے تیسرے دن یہ قربانی کرتے تھے اور یہ ہر سال انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے گا اور خال لے جائے گا وہ کسی سال وہ خال لینے نہیں آتا تھا وہ بھی عجیب محبت والا آدمی تھا وہی وہ کھال لے جائے گا نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اثر کی نماز کے بعد تیسرے دن اصر کی نماز کے بعد اصر کی نماز سے قبل میں اس کی خال, بڑے جانور کی کھال اٹھاتا تھا نہیں آتا تھا وہ جس کو یہ اس ہوتا تھا وہ اتنی دور سے کون آئے گا مگر میں یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے دے دو یہی تھا کہ وہ نہ آئے اب کھال ضائع نہیں ہونی چاہیے اب مجھے دے دینا اور پھر یہ مجھے بالکل یوں سمجھے کہ تیسرے دن کی آخری مومنٹ میں بولا عمران <laughs> لے جا یار اس بار بھی تمہیں لے جا. تو وہ, وہ بڑے جانور کی کال ہوتی تھی وہ بھی پہلے جاتا تھا تو الحمدللہ ہم کھال جمع کرتے تھے ہم, میں نے مجھے شوق تھا مدنی احتیاط کرنے کا کھالیں کیسے جمع کرتے تھے بکنگ کرتے تھے بوکنگ... مطلب فون کر دیا تھا جی. فون کیا ہماری ایک بلڈنگ تھی آپ نے شاید یاسین اسکوائر جی جہاں جی. میں رہتا تھا وہ ایک سو چھبیس فلیٹوں کی بلڈنگ ہے میں شروع سے جو نو چھبیس کی طرف ہی آ, جی. آ, وہ ایک سو چھبیس اس کے اندر تیسری منزل میں میں رہتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو جانور باندھنے آتے تھے نا تو وہ ہماری بلڈنگ میں پارکنگ میں جانور باندھتے تو یونین کی طرف سے مجھے ذمہ داری مل گئی تھی کہ تم جانور باندھوا لیا کرو ان سے دو سو جو بھی لینے ہوتے تھے پیسے صفائی ستھرائے گئے وہ رسید کاٹتا تھا ساتھ ساتھ قربانی کی خال کے لیے رسید کاٹ دیتا تھا منع نہیں کرتے تھے تقریباً میں کہہ سکتا ہوں تقریباً میں کہہ سکتا اگر میں کسی کے پاس جاتا تھا تو نائنٹی نائن پرسینٹ نائنٹی نائن نہیں کرتا تھا ابھی 100% بنا نہیں کریں گے اچھا یہ بائک کو اٹھاتے تھے ہاں موٹر سائیکل میں قربانی کی کھال اٹھانے کے لیے شہید ملر روڈ پہ جاتا تھا قربانی کی کھال اٹھانے کے لیے میں گلستان مستعفی تک جاتا تھا میرے رشتہ داروں کے یہاں نگر کی سائڈ سے ہاں بہت آگے تک جاتا تھا میرے پاس ہونڈا موٹر سائیکل موٹر سائیکل ہوتی تھی وہ میں لے کر مجھے بس یہ تھا کہ میں اٹھانے جاتا تھا الحمد للہ وہ तो ٹوکری ساتھ ہوتی تھی اسلام پہ کوئی نہیں ہوتا تھا پیچھے میں دو ہینگر لگاتا تھا قربانی پہلے میں موٹر سائیکل میں پیچھے دو ہینگر لگاتا تھا ہینگر لگاتا تھا تاکہ اس کے اندر میں باسکٹ اپنی لٹکا سکوں کوئی نہ بھی ہو نا کپڑے خراب نہ ہو کپڑے تو کپڑے تو خراب ہوتے تھے لیکن اپنا جوڑا رکھتے تھے کیونکہ میں نے گلزارہ بھی مسجد میں پڑھنی ہوتی تھی وہ گھوم کا میں وہیں حاضر ہو جاتا تھا وہی ہمارا بستہ لگتا تھا کوئی کیسا ہی مطلب ہوتا تھا نا بھلے کوئی اور بھی کھالے جمع کرتے ہوں گے لیکن یہ دیکھتے تھے یار عمران آیا عمران کو دے دو تنظیموں والے بھی کچھ مسئلہ تھا آپ کو پورا سال ملتے تھے سال سال, سال میں ایک دفعہ نہیں آتے تھے سلوان بھائی جی ہم سال میں ایک دفعہ نظر نہیں آتے تھے ہم پورا سال علاقے میں رہتے تھے لوگوں سے ملتے تھے الحمد ان کی دکھ درد میں ان کے ساتھ رہتے تھے قبرستان جاتے تھے جنازوں میں جاتے تھے اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم صدائے مدینہ میں تقریباً روزانہ صداح مدینہ لگاتا تھا یعنی آپ فارغ آدمی تھے ہاں میں فارغ آدمی آپ بھی فارغ آدمی ہوں جیسا آج فارغ ہونا ویسا ہی فارغ تھا نہیں مطلب جیسے آپ کہہ رہا ہیں ہم یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اب ایک اسلامی بھائی سے کام بھی کرنا ہے جاب پہ جانا ہے اس کی معاشی سے ہمارے اپنا بزنس تھا آفس پہ بھی جاتے تھے تو دن میں کون سا وہ تو نہیں کر سکتا نا وہ بری زمرہ نہیں کیوں نہیں کر سکتا صبح فجار میں کون سی آفس ہے سدائے مدینہ فجر کی نماز میں لیکن یہ قربانی کے دنوں میں چھٹی ہوتی تھی آپ کا کام کھلتا تو مجھے پتا نہیں ہمارا تو کام بند ہوتا ابھی تھا تو ہمارا <laughs> کام تو بند ہوتا <laughs> تھا کھلنے لگا رمضان مبارک <laughs> کے اندر مدنی عطیہ جمع کرنے میں کوئی آفس یا کوئی کاروبار کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں بنتی میرے <laughs> جن سے مراسم تھے تعلقات تھے الحمدللہ ان کو فون کرتے تھے اور وہ اپنی زکات دے دیتے تھے بیرون ملک ہمارے عزیز رشتے دار ہوتے تھے ان کی زکاتیں جاتی تھیں اب بھی میرے, رشتے, میرے رشتے دار, اب بھی میرے زکاعت, میرے رشتے داروں اب بھی میری زکات میں زکات جمع کرتا ہوں اور اپنے لے کے لیتا ہوں نام اس طرح کی کوئی چیز کیا فرما دیں کیونکہ نیوز بھی ہے پھر مدنی کسوٹی بھی ہے دیگر بھی معاملات ہیں کہ بعض اسلام بھائی اس حوالے سے جو نا وہ شرماتے ہیں کہ ہم احتیاط کیسے مانگے کسی کے پاس جا کے سوال کیوں کریں اچھا بازو کا کرنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم کریں کر لیں گے تو جھجھک نکل مدینہ مدینہ بات ہی ختم کر دی نا جی ویسے مہروج بھائی جو مزہ ہے نا کھالے اٹھانے میں اللہ اللہ اللہ کھالے اللہ اٹھانے میں بہت مزہ ہے اچھا پھر ستائیس اٹھائیس سفر ہونا تو ٹینشن ہو جاتا تھا کہ اب تک جھالرے لائنیں لگی نہیں ہماری گلی کے اندر یعنی یقم ربی الاوال نظر آتے ہی گزار ابھی مسجد سے میں نے اعلان کرنا ہوتا تھا کہ آشیقان رسول کو مبارک ماہ ربی الاول کا چ نظر آئے گیا اور پھر وہ بتیاں ڈالتے تھے گلیوں میں بالکل یہ تھا میں اپنی بلڈنگ میں لائٹے لگاؤں یہ محلوں میں لائٹے لگاؤں یہ پتہ ہوتا تھا ہمارے اسلامی بھائی کو یہ چاند لاتے چند کرتے الحمد الحمدللہ ہم لوگ آپس میں مل کر کر لیتے تھے لائٹے لگانے سے مزہ آتا ہے بلکہ ایک ایسا عجیب واقع ہوتا تھا میں سمجھانے کے لچکا رہا ہوں میرے پیارے پیارے میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں سے ہم ایک بلڈنگ میں لائٹ لگائی تو بلڈنگ کی وہ جو بلب تھا نا وہ گیلری ہے نا گیلری گیلری پہ بالکل بیچو بیچ آتا تھا نا یہ بیچو بیچ لگائیں اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو ہوا آئے گی تو دیوار سے جب بلب لگے گا تو ٹوٹے گا تو دیوار سے نہ لگے بلب ایسی جگہ لگے کہ اگر ہوا آئے نا تو بلب کسی چیز سے ٹکرائی نہیں تو بلب ٹوٹے گا نہیں تو ہم یہ بھی احتیاط کرتے تھے تو وہ بلب لگایا نا وہ روٹی جلتی نا تو جس کے گھر میں یہ روشنی جاتی تھی نا وہ کمپلین کرتا تھا کہ یار یہ بلب نکالو اچھا اس میں لوگوں کو شک ہوا کہ تو جب جب شک ہوتا تو نہیں دو لگاؤ ہم نے معلومات کی نہیں یار منع کرتا ہے تو کیا تو چلا کہ وہ بیچارہ مریض تھا اس کی آنکھوں کو تکلیف تھی چشمے پہنتا تھا آنکھوں کی تکلیف اس کی روشنی سے رات کو اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی ہم نے وہ بل نکلوا دیا یار آکا کے میلاد کی تیاری کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا کیسا یار کسی کو ہم کیوں تکلیف دیں کسی ہاں آکر کو خود ہی تکلیف اٹھاتا ہے تو ہم تو مرچیاں لگاتے ہی رہتے ہیں بہت اچھی روشنی ہے ہمارے تو جو جالر کی مرچیاں تو ہمارے مرچیوں میں بھی روشنی ہے ٹھیک ہے تو ہم مرچیوں سے روشنی لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو یہ کرتے تھے تو ایسا ہوتا ہم لوگ الحمدللہ خود ہی کر لیتے تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنا ہے لائٹیں لگانی ہے لگانے لیکن لگانا. لوگوں بھی خیال لگانا ہم جھنڈے بھی لگا دیتے اور گھروں گھروں میں جھنڈے لگا دیتے بلڈنگوں میں جھنڈے لگا دیتے لیکن وہ اس وقت بھی یہ سڑک پر لگانا یہ لگانا وہ لگانا امیل سنت کے صبح بہار کے مدنی پھول ہمیں یاد ہوتے تھے نہیں کرتے تھے الحمدللہ رب اللہ کرنا ٹائم جا رہا سلمان بھائی جی چھٹی چاہیے جی آج پچھلے دو ہفتے تقریباً گزر گئے ایک تو گزر گیا ہے بغیر مدنی کی سوٹی کے پہلے سے میرا خیال ہے وہ تھا اجتماع تھا آپ یہاں پہ ڈھائی بجے آئے کم ہو گئی تین بجے آئے ہیں یہاں پر نا بابل مدی نہ وقت آئے وجہ سے کچھ دیر پہلے آئے ہو سب مرحبا بس پھر آپ آرام کر چکے ہیں لہذا آپ مدد سلمان بھائی نہیں کرے. کیسے کروں پھر نہیں کسوٹی تو ہمیں کرنی مدنی کسوٹی کر دی ہے جی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ڈیوریشن میں آرام ہوا ہوگا سفر بھی ہے نہیں ہو گیا ہوگا کیوں نہیں ہوا ہوگا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے تو پوچھ ہی نہیں رہے گا نہیں کھوٹا لگا رہا ہے وہ کھوٹا اُخاڑ رہا ہے محبت ہے لگانے اخارے میں لگے گا آپ بھی سمجھتے مجنی کسوٹی پہنچنا ہے گیارہ سوال کر لیں بارہ بار پہنچنا ہے آپ کو اور گھڑی کار دیں جی آپ کا سوال ہوگا ہمارا جواب ہوگا اور یہ بعد میں تے ہو جائے گا کہ ہم نے جواب غلط دیا تھا جواب میں ہم نے گھمایا تھا نہیں گھمایا تھا کیونکہ بعض اوقات اس بحث میں جب جاتے ہیں تو ہم کوئی کوئی نہ کو اشارہ دے جاتا انسان ہے انسان اتنی خوشی اور لا بول گیا آپ کو افسوس ہونا چاہیے یار عمران کا جواب غلط ہو گیا محبت یہی ہوتی ہے اب <laughs> غلط ٹھیک ہو گیا نا جواب دے دیا جی اچھا مقام ہے مقام, है مقام है نعم में مدینے میں جی مدینے میں مسجد ہے شریف میں جی ہے سلمان پہلو میں ہے نعم مزار صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے بتائے پوچھے آپ یہ سوچ رہے ہیں پہنچے کیسے مجھے پتا کیا تھا کل جب ہم یہ طے کر رہے تھے نا میرے ذہن میں مدنی کو سوٹی بولنا ہے اپنے گانے شروع نے فٹافٹ بولنا مزار صحیح سی بتائیں شروع میں آپ کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا پہلے ذہن میں شخصیت جب شخصیت کا آپ نے منا کیا تو مزار شریف آ گئے مزار احباب کا صدیق کیسے بولا ان کا ٹائم ہے ان کا موقع ہے نہیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس پہ خطرہ ہو کے اس پہ تو آپ پہنچ ہی جائیں گے تو وہ تو ہم رکھیں گے نہیں اس پہ آپ پہنچے گی آپ کے بارے میں ایسا میرا بنا نہیں ہے نہیں کل ایک اسلام اکبر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں ابھی آپ میرا دوست بنا نہیں ہے کل آپ جب کل ہم ڈسکس کر رہے تو یہ ہو رہا تھا متنی کی چھوٹی بدل لیں یہ چوتھے سوالوں پہنچ گئے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے یہ تو بھائی پہلے بار ہمارا ارے بھائی تو مل کر آیا کسی سے ہم کے بچے تو آگے جانے آیا اس شخصیت کو کریڈٹ تو دو یار کیا بات ہے کوئی شک نہیں سبحان اللہ اللہ میری اسم کو سلامت رکھیے آپ اس وقت مطلب جی ہاں نگرانشورا بالکل جی ہمیں فارم میں ہے جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں نگرانشورہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں مدنی چینل کہہ رہے تھے جی آرام نہیں کیا ہوگا تو یہ نہیں ہوا ہوگا تو کیسے ہوا سب کچھ بوسٹ ہوئے انجیکشن لگے ہوئے ڈریپے لگی ہوئی ہیں ساری خیرخوائیاں ہوئی ہوئی ہیں ترکیب بنی ہوئی ہیں جاری رہے گا انشاءاللہ حضور ایک اور بات جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر کچھ مدنی پھول بھی ہو جائیں نیوز کی طرف بھی آنا ہے خبروں کی طرف بھی آنا ہے لیکن ایک بات صدیق اقبال اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس ان کا مقام ان کا مرتبہ یہ افضل والا ساری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا عبادت کے اندر خوشو و اختیار کرنا عبادت میں رغبت کرنا کیا فرمائیں گے آپ جیسے آج تو کچھ بھی نہیں حضور ہوتا ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ مذہبی ہلیہ بنایا ہوتا ہے لیکن وہ ٹوٹلی دین متین کے احکامات کے خلاف اور اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں صدیق کے اکبر کا عبادت گزار ہونا اور عام ایک شخص کا جو ظاہری طور پر جو ہے وہ لباس خضر میں رازن بنا ہوا ہے وہ جو ادھر سے ہٹا رہا ہے تمہیں ضرورت نہیں یہ کرنے کی یہ پڑھنے کی بس ہمارے فلاں پڑھ کے ہم نے یہ کر دیا وہ ہو گیا تو یہ تو فلاں کرے گا کیا فرمائیں گے آپ اس کو دیکھیے عقائد جان صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو اس قدر واضح انداز میں ہمارے صاحبہ کر علی مردوا نے لکھا ہے اور ایسے پیارے پیارے اقامات اس میں عطا فرمائے گئے اور قرآن کے اور حدیثوں کے ذریعے اور بزرگوں کے اقوال اور افعال کے ذریعے اتنی واضح طور پر چیزیں موجود ہیں اگر تھوڑا سا مذہبی لوگوں سے آپ کا تعلق ہو صحیح معنوں میں تو ایک معلومات ہو جاتی ہے کہ کون صحیح ہے کون کو لگ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس سفر میں ایک اسلامی بھائی سے رابطہ ہوا ماشاء اللہ میں جانتا ہوں وہ ایک عرصے سے دعوت اسلامی سے مدنی ماحول سے وابستہ آئے ہمارے ماحول میں ڈھلے نہیں ہیں وابستہ ہیں باپا کے مرید بھی ہیں بات پر بات چلی تو میں نے ان کے سامنے پیر کی چار شرطیں بیان کی ان کے لیے وہ شرطیں نہیں تھی مطلب نئی سے مراد یہ کہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کامل پیر ہوتا ہے جس باپا کے مرید ہیں لیکن وہ چار شرطوں کی جب میں نے ان کو ڈیٹیل دی نا جیسے فاسی کے مولن تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ایک تاطا جو فاسی کے مولن کے معنی نہیں سمجھتی اعلان یا گنا کرنے والے پھر افزا رہے کہ میں ہر چیز تو لائیو نہیں کر سکتا وہ انہیں بتایا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسے پھانسی کے مولین کر رہی ہوتی ہے نارملی طور پر وہ تو ہی وہ شاک مطلب بالکل وہ ایک سکتے کے عالم میں آ گیا کہ یہ آپ کیا بولے مگر یہ ہے چیزیں جو انسان کو پھانسی کے مولین بنا دیتی ہیں وہ بھی میں نے چند چیزیں بیان کی تو وہ تو بالکل اکے بکے رہ گئے تو ایسی صورت حال میں لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے اس میں بہت کام ہے اور جو واقعتاً امت کے مسلحین ہیں اصلاح کرنے والے ہیں علماء حقہ علماء اہل سنت جو اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کس کے ساتھ ملنا کس کے ساتھ اٹھنا کس کے ساتھ بیٹھنا کس کے ساتھ بات کرنا یہ غلط ہے کس کے ساتھ ہاتھ ملانا غلط ہے جتنی اسلام میں جتنے جت اسلام, اسلام جو اخلاق اور نرمی کا در سہتا کون دے گا لیکن جہاں پر اسلام و دین نے جس چیز سے ملنے کو جس چیز سے بات کرنے کو جس سے کچھ کرنے کو روکا ہے وہ وہی حق ہے وہی درست ہے وہ کوئی جبر نہیں ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہے وہ کوئی زیادتی نہیں ہے تو یہ چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور مطلب بالکل ہمارے اخلاق اور کردار میں نرمی ہونی چاہیے مگر ہمارے عقائد و نظریات ایسی سیسا پلائی والی دیوار ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی بھی غیر شرعی اور غیر اخلاقی نظریات کی کیل کو ٹھوک نہ سکے ایسے پتھر کی طرح بنے رہیں تو ایسے ہو جائیں گے تو ان اللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والے افعال اور اقوال اور اعمال کا فیضان جاری ہوگا یہ بالکل اپنے نظریات اپنے معاملات میں ٹھوس تھے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا صدی کے اکبر ابدی اللہ تعالیٰ کو جب واقعہ میراج ہوا اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے آ جو صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سفر کیا تو آپ فرماتے کہ صاحب نے فرمایا درست فرمایا تو ہمارے صاحب نے یعنی آقا صلی اللہ وسلم نے فرمایا درست فرمایا اے بالکل ختم کر دیتے تھے یہ, یہ شخصیت تھی سبحان اللہ جی محرول بھائی یہ کچھ نیوز ہیں خبریں ہیں اس ہفتے میں ہونے والی اللہ اللہ اللہ اب یہ ہوتی دلخراش ہے کچھ ہم اس کو سینسر کر لیتے ہیں اپنے طور پہ مدنی ترکیب میں لے آتے ہیں تاکہ وہ ایک یہ کہ کراچی میں بائیک رائڈرس جو ہوتے ہیں رائڈنگ کرتے ہیں ریسے لگاتے ہیں موٹر سائیکل کی ان کے بائک رائڈر وہ ہوتے ہیں جو ہوٹلوں پر کی بات جو ریس لگاتے ہیں ون بیلنگ وغیرہ یہ وہ کرتے ہیں تو وہ ڈیفنس فیز ایٹ میں دو دریا کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل تھی اسی طرح کی ریس کے سلسلے کی اور وہ کار سے ٹکرائی ہے اور جو بائیک رائڈر تھا چلانے والا تھا وہ انتقال کر گیا شدید چوٹیاں اور پھر انتقال کر گیا اللہ اللہ اللہ, اللہ. اب ایسے تو دیکھیں محروز کئی واقعات ہوئے ہیں اگر وہ انتقال کرنے والا مسلمان ہے ہم اس کے لیے دعائے محفرق محفرق محفرق کرتے ہیں ہم اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے ساتھ میں تعزیت بھی کرتا ہوں ظاہر کہ یہ ایک صدمہ ہے اور ابھی ایک شخص سے میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی بعد ایسی چیزوں میں مبتلا تھے کہ جیسے ایک کہ آدمی اوپر رہ کر اپنے آپ کو موت کی دعوت دیتا ہے تو ان کے والد صاحب بیچارے مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو سمجھاؤ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار یہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے تمہیں اچھا لگے کہ تمہارا جنازہ اس کے کاندھے پر ہے وہ سخت میں آ گیا کیوں ایسا کام کرتے ہویا کہ اس تمہاری جمانی میں تمہارے جانے کا دکھ تمہارے گھر والوں کو نہ کریں ایسا کچھ سمجھداری سے کام لیں اور یہ ڈیڑھ ہوشیاریاں ہیں ادھر ادھر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اب یہ نوجوان سن بھی رہے ہوں گے نہیں سن رہے گے پتا نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھی ازمائش میں آتے ہاں تو یہ نہ کریں دیکھ دیکھ کر یہ کرتے ہیں باقی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کیسے سمجھائیں عبرت عبرت لیں گے تو سمجھیں گے باقی کہیں گے یار وہ اس نے یوں غلطی کر دی تھی یوں غلطی کر ہم نہیں کریں گے ہاں تو وہ آپ سے بھی ٹیکنیکل فول ہو سکتا ہے دیکھیں ایکسیڈنٹ تو راہ چلتے ہوئے سڑک کے کنارے پہ بھی چلتے چلتے پیدل چلنے والا کا بھی حادثہ ہو جاتا ہے وہ بھی انتقال کر جاتا ہے لیکن کو یہ نہیں کہتا کہ یار یہ ڈیڑھ وشہری کر کے مرائے اس کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی کوئی یہ نہیں کہتا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے اسی طرح کی باتیں ہوں گی نہیں کرنی چاہیے سرحد کی بالکل باتیں لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں قرآن کریم کی یاد کا مضمون آپ نے ترجمہ کیا ہے. لا تنقو بی ایدیکم اپنے ہاتھوں اپنی آپ کو ہلاکت پیش مت کرو جی اللہ حکبر کبیر اٹلی میں یورپ کا سب سے متحرک آتش پشا پھٹ پڑا فضا میں پتھروں اور راک کی بارش سے سیاحوں سائنسدانوں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے اور تفصیلات بھی ہیں ویڈیو بھی ایک ویڈیو دیکھ لیں پہلے یہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ یہ پہاڑ سے آگ نکلتی ہے اور آگ کا جیسے دریا بہتا ہے نا جی دیکھو لاوا نکل رہا ہاں کوئی سائنس روک کے دکھا دے اس کو سائنس تو کھیتی ہے نکلنا چاہیے نہیں لوگ نکلنا وہ سائنس کی مرضی ہے وہ نکلنا چاہیے نکلے نہ نکلے سب اللہ کی مرضی ہے یہ نکلنا چاہے سائنس کو روک کے بتائے زلزلہ آنا چاہے سائنس کو روک کے بتائے یہ دعوی دیکھ نکل رہا ہے ایسا ایسا جیسے ہوتا نا آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے جہنم کی آج یاد آنی چاہیے اسے دیکھ کے جہنم کی آج یاد, یاد آنی یعنی اگر کوئی تصور کرے کہ کسی کو گناہ کی وجہ سے اسی آگ کے جہاں سے لاوا پھٹ رہا ہے نیچے آگ ہی آگے کوئی اس کو اوپر سے ڈال دے لو ڈالنا کیا ہے اسے تو کریب ہی جائے گا تو ختم ہو جائے گا جھلس جائے گا یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے اللہ تو یہ اور جہنم کی آگ تو کالی ہے سیاہ ہو گئی ہے اس کو اتنا دیکھایا گیا ہے اللہ کی پنا اللہ ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بچائے دنیا کی کے شر سے بچائے جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالی میں محفوظ فرمائے اور یہ دیکھیں نا آپ, آپ جس نہج پر بات جا رہے ہیں یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی تو بالکل اس کی اپوزٹ ہے لوگ تو حضور تفریح کرنے جا رہے ہیں لاوا بھٹ رہا ہے ادھر ویڈیوز بنا رہے ہیں کھڑے ہیں آپس میں گپے لگا رہے ہیں وہاں ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے اور ہر طرح کے لوگ کئی سائنسی, بر... سائنسی نظریات نے نا سلمان بھائی ہمارے خ... ہمارے خوف کی کیفیت کو اور ہماری عبرت کی کیفیت کو ٹھس پہنچائیے میں سال دیتا ہوں میں کنیا میں تھا جی اور کینیا کے شی نروبی میں ایک مدنی حلقہ تھا اس میں بات ہو رہی تھی زلزلے کی وہاں کچھ دو سو ڈھائی سو تین سو کلو کے فاصلے پر بتایا گیا کہ جناب وہ زلزلے کا اصل مرکز ہے وہاں سے زلزلہ آیا زلزلہ آیا تو ان سائنس کہہ رہے, رہے. تھے مین ان کو زلزلے کا جو اصل سبب تھا وہ ہے ارادہ الہی اللہ, اللہ, اللہ تعالی کا ارادہ فرمانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقام کے لیے زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے تو کوہ قاف ہے موٹے قوف سے اس پہاڑ ہے کوہے قاق یعنی قف نام کا پہاڑ ہے اس کی جڑیں ساری زمین میں داخل ہیں اللہ کریم اس پہاڑ کو ارشاد فرماتا ہے اور وہ پہاڑ اس مقام کے ریشے کو حرکت دیتا ہے جس کی وجہ سے زلا آتا اب سائنس بولے کہ پلیٹیں ہل یہ ہوا ٹھیک ہے میں جو آپ فرما رہے نا جی دس تھوری پروڈ سائنس ٹھیک ہے تو اب یہ یہ چیزیں ہیں اب کوئی اب یہ ہوا نا تو میں نے کہا یار چپیر اس کا سبب کیا ہے یہ اس ارادہ الہی کا بھی ایک سبب ہے عادت نے جو بیان پر وہ ہے لوگوں کے گناہ ٹھیک ہے زلزلہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے تو اب یہ کہ لوگوں کے گنا یعنی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ فرمانا کہ وہاں زلزلہ آئے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ نظریہ انسان کو توبہ اور استغفار کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسرے نظریے یہ انسان کو تحقیق کی طرف لے کے جاتے ہیں بہتر یہی نہیں ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفاتی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے یہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں باقی میں یہی ذہن ہونا چاہیے لیکن اب جو ہے نا اویرنیس کا دور ہے ہم بڑے باشعور لوگ بننا چاہ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ بننا چاہ رہے ہیں ہم باخبر لوگ بننا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کی بھی تحقیق پڑھتے ہیں اس کی بھی تحقیق پڑھتے ہیں اس کی بات بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں اس, اس کا فیچر بھی پڑھتے ہیں اور اس کا جو ہے نا کالم بھی پڑھتے ایک جس کا کالم فیچر دیکھو ایک تو ہر ایک کا فیچر اور کالم پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی بالکل ہر ایک کا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا فیچر کالم پڑھا بھی ہے بینگا مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تحقیق کو اسلام کے اصول کے مطابق معلوم کرے جی آپ نے ایک سائنسی تحقیق اور سائنسی نظریے کے آپ کے نزدیک جو قابل تھا اس کا نظریہ آپ نے پڑھا کہ یار یہ بہت محقق اور مطلب کہ کوالیفائڈ قسم کا آدمی ہے سرٹیفائڈ ہے کوالیفائڈ بھی ہے سرٹیفائڈ بھی ہے اس کی میں نے تحقیق پڑھی ہے بٹ بینگ اے مسلم اس کی اس تحقیق کو اسلام و دین کا جو سرٹیفائڈ پرسن ہے اتورائزڈ پرسن ہے کوالیفائڈ پرسن ہے آپ اس سے کمپیرزن کی تو کریں کہ آپ نے یہ کوالیفائڈ اس شعبے کا اتورائزڈ اور اس شعبے کا سرٹیفائڈ آدمی ہے جس نے یہ تحقیق دی ہے آپ اسلام اور دین کے کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ پرسن ہیں آپ اس تحقیق کو اسلام کی تحقیق کے اوپر معلومات کر کے دیں کہ از اٹ یہ سچ ہے یا نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے فیصلہ وہ کرے گا نا فیصلہ وہ تھوڑی کرے گا اور مسلمان اس کے فیصلے کو مانے گا جو کہ اس تحقیق کو سمجھا اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ یار یہ مطلب جس مفتی صاحب کو کہہ رہے ہوں گے وہ اتنے پڑھے لکھے تھوڑی ہے تو بھائی جتنا انہوں نے جو پڑھا لکھا ہے نا اسی کی تو ان سے سرٹیفائڈ مانگ رہے ہیں انہوں نے جو پڑھا لکھا ہے نا وہ اس نے نہیں پڑھا لکھا اور آپ نے دونوں نہیں پڑھا لکھا آپ تو دونوں آپ نہ وہ ہوگا نہ وہ آپ تو ہو ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے اور یہ میجورٹی ہے تو آئے مسلمان تو جاتا ہی اسی طرف ہے کہ جس جی طرح اس کو دین اور اسلام اس کی تمام تر چیزوں کو آم انڈوس کرتا ہے کہ ہاں آپ کا یہ عمل آپ کا یہ سوچ آپ کے نظر درست ہے خواہ اس کا تعلق زلزلے سے ہو خواہ اس کا تعلق بارش سے ہو کہ اس کا تعلق کسی بھی سائنسی اور تحقیقی نظریے سے ہو جو کوئی دنیا میں ہو رہا ہو ان تمام تر ہونے والی چیزوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اسلام اور دین اس کے ہونے اور اس کے وقوع پذیر ہونے اور اس کے ہو جانے کا کو انڈوس کرتی ہے یا نہیں کرتی اسلام اور شریعت انڈوز کرے گی تو وہ مانی جائے گی اسلام شریعت کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر کوئی شخص آ کر کہے کہ میں نے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی اصل شکل میں جنات کو اپنی اس کی اصل شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ مانیں گے ہی نہیں کیوں اس کے واضح تو وہ قرآن نے منع کر دیا جنات کو اس کی اثر شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا یہ ہے قرآن کریم میں آپ کو بھی یاد ہوگا ٹھیک ہے تو نہیں دیکھا جا سکتا اب یہ واضح نظریہ ہے ایک واضح نظریہ ہے. اب کوئی دنیا کا کوئی موقع اٹھ کر کوئی بھی تیکی ہے, کوئی اپنی چیز لا کر فرسا بھائی میں نے میں بولتا ہوں میں نے دیکھا ہے میں نے اس طرح دیکھا اس نے میں نہیں کہتا کہ جنات کو نہیں دیکھا ہوگا کسی اور شکل میں دیکھ. اس کی اثر شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا یہی ہے نظریہ ہے نا اسلام کا ذہن میں نہیں ہاں اسلام کا نظریہ ہاں میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو اگر پیچھے سے جو بیٹھے مجھے انڈوز کر دیں جنات کو اس کی اثر شکل میں نہیں دیکھا جاتا نظریہ تو یہی ہے تو یہ ہے تو یہ میں قرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو بھی تحقیق نظر آپ کو پاس آتی ہے اب جیسے میں نے ایک بات کی نا آپ کو اس طرح اور بھی بہت ساری تحقیق ہے آسمانوں کی تو خلاوں کی تو بادلوں کی تو زمین کی تو یہ بہت ساری مطلب کے نالج ہے بہت سارے ٹاپکس ہیں بہت سارے ایجوکیشنس ہیں جو کہ بڑھ رہی ہیں اتنے اس کے سبجیکٹس بڑھ گئے ہیں وہ سائنس کے نام پر تو بایولوجی کے نام پر تو فزکس کے نام پر تو فلاں کے نام پر فلاں کے نام پر پی ایس ڈی کے نام پر کوالیفیکیشن کے بہت سارے ونڈوز کھولی گئی ہیں مگر میں ایک مسلمان کو ضرورت کروں گا کہ ہر تحقیق کو اسلام و دین انڈوز کرے گی تب بھی وہ تحقیق صحیح ہے اسلام کہے گی صحیح ہے تو صحیح ہے اسلام کہے گی نہیں ہے صحیح نہیں صحیح اور یہ ہاں یا نہ کہنے والی جو پرسنالٹیز ہیں وہ مفتیان نے کرام ہیں کیونکہ ہم جن سے انڈوزمنٹ لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ جو تحقیق ہمارے سامنے دنیا میں آئی ہے آیا قرآن میں اس تحقیق کے ہو جانے نہ ہو جانے کا کوئی بیان ہے حدیث میں اس کا کوئی بیان ہے فکہ کرام نے کوئی بیان کیا تو چونکہ وہ قرآن پر حدیث پر فکہ اور دیگر اقوال پر وہ نظر رکھتے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں از اٹ اور نوٹ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اسلام اس کو انڈوس کرتی نہیں کرتی ادروائز ہم غلطی کر سکتے یہ آج کل ہونے والی ایک موضوع بحث ہے جس کو میں نے اس کا کنکلوژ آپ کے سامنے یہ بھی مجھے کل ایئرپورٹ سے آتے آتے گھر تک پتا چلا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے تو یہ میں نے سوچا کہ آپ تک کوئی اپنی موٹی عقل میں جو بات آ رہی ہے وہ پہنچا دو ایک اور نیوز اگر آپ بس دل جل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو الگ الگ خبریں ہیں ایک لڑکی نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی اللہ اللہ, اللہ وجہ نہیں پتا خودکشی کی دوسری لڑکی نے بھی خودکشی کر لی طریقہ کا بھی نہیں پتا اور خبر یہ ہے کہ والد نے ڈانٹا تھا اس پہ دل ہو کر اور یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اے لیول کی جو اسٹوڈنٹ تھی اب اللہ عالم کس بات پر ڈانٹا وغیرہ باپ کے ڈانٹنے با... والد کے ڈانٹنے پر بھی کوئی مطلب احتجاج کرتا ہے گیا ماں یا والد جب بھی ڈانٹے نا نہ, احتجاج نہیں کرنا چاہیے آ. مطلب بابا باپ ڈانٹے رہتے ہیں تو نہیں احتجاج نہیں کریں وہاں ماں محب, باپ محب, کو چاہیے کہ نرمی کریں پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں اور بعضوں کا خدا نقد اگر بچوں میں کسی کے سنگ میں لت پڑ جائے نا تو اس میں تو بہت زیادہ ہم کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اتنی آسانی سے لت نکلتی نہیں ہے سنو الحبیب اچھا چلیں چلتے الفا بیٹ پی اس کی طرف چلتے ہیں لفظ ہے بوجھنا ہے آپ نے بتانا ہے چلیں جی دکھائیں کیا ہے کتنے الفاظ دکھا رہے ہیں اچھا ٹوٹل سات الفاظ ہیں یہ آپ کا ایس ایم ایس مل گیا تو لائیں تو میں میسج پڑھ دوں جی جی جی یہ یونس بھائی یونس پٹنی آپ کی آپ کا ایس ایم ایس میرے پاس تیری کے طور پر آ گیا ہے بالکل میں جو جس دکان کا نام آپ نے لیا ہے اس تو بیٹھا کرتا تھا اور میری آفس کے پاس ہی یہ چیز تھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور یہ کہ مجھے میرے بہت سارے پرانے دوست واقعی یاد آتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے پرانے دوست یاد آتے ہیں یہ جی واقعی مجھے میرے پرانے دوست بعضوں کا تو بہت یاد آتا ہیں بعض تو واقعی یاد آتے ہی رہتے ہیں تو میں انشاءاللہ میں نے نیت کی وی آپ کو ان کو پتا ہے مد اسی سلسلے میں کہ اپنے پرانے دوستوں کو جمع کروں گا بہت بڑی فیلڈ تھی یہ ایک نئی فیلڈ ہے یہ ایک نئے ہمارے دوست ہوتے تھے اس طرح کے کیوں اتنے دوست کیوں آتے ہیں گھومتے پھرتے تھے باہر ہی رہتے تھے گھروں میں وقت ہم گزارا ہے باہر ہوتا ہے یار وہ کدھر چلا گیا کبھی جیسے ان سے مل جائے تو پتا چلا یار ہمارے تو دس تھے دس میں سے ایک ملا تو وہ ایک ملا تو نو باقی یاد آ جائیں گے یار وہ کہیں وہ کہیں آج کل وہ کیا کہہ رہے ہوتا ہے نا پرانے دوست یاد آتے ہیں بہت ایسا اچھا لگتا ہے پاپا کے پاس بھی پاپا کے بہت پرانے ایک دوست جمع ہوئے تھے مرتبہ ہاں وہ بھی ایک یادگار ملاقاتیں ہوتی تھی وہ پرانی یادیں ہوتی ہیں انسان اس میں اپنے آجے, وہاں سے اچھا کر رہے ہیں وہ چلیں دکھائیے ہاں جی حروف الفا حروف جو ہے وہ آپ نے بتانی جی اے اس اے؟ میں ہو ہو ہو ہو ایک ہی تو بہار آ گئی ouais. ایک کی بجائے تین ہی آ یہ آر آر آر ہے اس میں آر فار ریبٹ नहीं नहीं आर नहीं है नहीं है नहीं है आर नहीं है आप नहीं है आप अपने नाम से मदद देते कुछ جی ویسے یہ ہے اے نے بڑی مدد کی آپ کی رہنما ہے نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے کہ فلاں شی کا نام نہیں نہیں کچھ نہیں نہیں وہ تو میں بتا دوں گا مطلب کوئی ایسا ہو نا دائرہ کار اب اب دنیا میں کوئی بھی لے کے آ جائیں مجھے کہیں کہ آپ اس کو لے لیا یہ کسی مقابلے میں نہیں ہوتا ہوگا کیا اچھا زیادہ سے کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ اشارہ کر دو گے میں جواب دے دوں گا زیادہ یہی ہوگا آپ نہیں بتا پائیں گے آپ بھی تو نہیں چاہو گے نا کہ میں نہیں بتا پاؤں آپ مجھے تھوڑا تھوڑا اشارہ دے دو گا میں پہنچ جاؤں گا یہی ہوگا اشارہ تو جو ہے جو دے گا وہی دے گا تو دے گا جی بتائیے تین یہ تو ہیں آر نہیں ہے اس میں گھڑی نہیں لگ رہی نا آپ وہ فرما رہے تھے آپ کے مددگار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پر موبائل بلٹا رہے گا ہم اجازت دے نا ہم دیکھیں کچھ چیزوں کا اختیار ہمارے پاس ہے آپ آن کر اسکرین سامنے رکھے دیکھیں لے لیں مدد لے لیں ہم نہیں لے یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں اب جو مرضی کر رہا ہو مجبور اجازت دی اور جیسے بھی ہم تو کھائی لینا مدد لینی اچھا میں باہر سے مدد لے سکتا ہوں لیکن باہر سے گھر والوں سے مطلب نہیں ہے یہ یہ مقیت ہے حضور ہاں جی ایسا ایسا نہ کرے پھر جائے گا مجھے اشارہ اور مطلق ہو تو مطلق بھی تو ویسے نام سے بھی مدد لے سکتے ہیں اتنا پیارا نام ہے آپ کا ہار تو نہیں ہے نا عمران میں جی عمران میں ہار ہے نا تو اور بھی تو ہے ہار نہیں شروع بھی ہے آخر بھی ہے کہیں سے مطلب درمیان بھی ہے درمیان بھی ہے جی بتائیں گھڑی لگائیں ساتھ میں جی ورنہ باتیں ہوتی رہیں گی اسی میں جی وہ نظام چلتا رہے گا تین اے آ ہیں اس میں آر نہیں ہے اس میں زیڈ پہلے سے تھا آپ کا نام آپ کو نصرت فراہم کر سکتا ہے اللہ ہکھ این ہے جی اس میں این بھی ہے یہ بن گیا جی نہیں سلام میں کچھ نہیں بنا ابھی کچھ بھی نہیں بنا क्या लफ्ज लिया दिया जी भाई मैंने एन कह दिया अब तो घड़ी हटा दें अब दोबारा शुरू होगा ना ये देखो इनको तो समझाओ आप ये बात तो हमें तो डिप्रेशन है थोड़ी जो ना टेंशन है और थोड़ी बहुत सारी चीजें घबराहट है, है निगरानी भी हैं मदनी चैनल के नाजरीन भी हैं पीसीआर वाले तो समझे आप लगा दे घड़ी आप, आप जो है ना ये घड़ी वाले भी हमल्लाइए जी تو نو کون رہ گا یار یہی تو بات ہے جی ماشاء اللہ آج تو مدد بھی نہیں آ رہی یار میں تو کہہ رہا ہوں اپنے نام سے مدد لیں حاجی عمران نا حاضی عمران تو نام نہیں ہے کہتے تو ہے نا نام تو ظاہر سی بات آپ کو عمران کہتا لیں جی ہمارے پاس آ گیا آیا اشفاق بھائی نے بھیج دیا ماشاء اللہ اشفاق بھائی ہمیں بھیجا ہے آپ نے تو منایا گی تو یہ میرے گھر سے ایس से ایس آنا ہے میرے گھر سے واٹس ایپ نہیں آنا ہے بے فکر ہے میرے گھر سے واٹس ایپ نہیں آتا ایس ایم ایس آئے گا سیکھنے کی ایک بات ہے جی ایم ایم تو تو نہیں تو آ گیا نا محمد نہیں نہیں اب اب ہو گیا نہیں نہیں نہیں لگا داغی میں لگایا یہ آپ نے ایم کہہ کر دیا نا نہیں تو آپ یہ کی تو کوئی غلطی غلطی نہیں ہماری ساری غلطیاں میں اوپر جا رہا ارے مدنی چینل کے ناظرین بھی بتا سکتے ہیں کیا ہے حرج بتائیں کیا ہے بتا سکتے ہیں کیا ہے یار آپ لوگوں نے نام سوچے ہاں لیکن یہ ہنسی غائب کر دے گا مسکراہٹ غائب کر دے گا جو ابھی ہماری مسکراہٹ آ رہی ہے میرے بھی غائب ہو گئی ہے میری بھی غائب ہو گئی سچی بات ہے آئندہ آئندہ ایسا کوئی لفظ نہیں رکھیے گا کہ مسکراہٹ غائب ہو وہ اس سیگمنٹ میں نا مسکراہٹ آتی ہے وہ یاد آیا مجھے تو غائب ہو گئی میں بھی ایک میں بھی یہ ہے اچھا نے دیکھو نہیں پوچھ رہا نا میں نماز کے حکام سے مدد لے لیں کچھ امیر علیہ سنو سے مدد لے لیں امیر علیہ سنو کے رسانوں سے مدد لے لیں وہ تو میرے گھر میں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کا آخر میں نہیں ہے ہاں جو آپ کو لگ رہا ہے وہ فرما دیں وہ تو فرما دیں بیرو نے مجھ تک سے جواب آئی وہ تو جنازہ مجھے لگ رہا ہے اللہ جا اور ہا جے اور ہا ایچ اصل میں میں ہا نہیں نکال پا رہا ہوں اس لیے جنازہ تھا میرے ذہن میں لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آخر میں ای گا جنازہ ایچ آئے گا تھا ایچ تو جے اور چلیں درست ہو گئے چار گلتی گنجائش تھی نا اس سے پہلے ہی بتا دیا جنازہ وہ تھا لیکن میرے آخر میں ایچ نہیں بن پا رہا تھا اس لیے کہ جنازہ ہا ایچ رہے گا نہیں رہے گا جنازا آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اس میں نہیں کر پا رہا ہے بے شک میرے پیچھے چلے آؤ رہے ٹائم فرمائے چلو گھر سے ابھی آ گیا رستے میں ہوگا نظر آتے آتے بھی ٹائم لگتا ہے بستے بستے بستی ہے چلے جی وقت اختتام پذیر ہے کچھ کال لے لیتے ہیں ناظرین کچھ کالیں لے لیں پھر جی جی کال ویڈیو کال ویڈیو سوال دیتے ہیں میں مدنی رضا موتنداز مارکیٹ سے میرا نگرانی شعبہ سے یہ سوال ہے کہ روزانہ ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے کیا آپ تھکتے نہیں ہیں مشورے بیانات وغیرہ ایک ہی طرح کے کام سے آپ تھکتے نہیں ہیں ایک ہی طرح کا کام تو روزانہ آپ ہی کرتے ہو گئے لیکن پتا نہیں آپ تھکتے کہ نہیں تھکتے دیکھیں میں ایک طرح کا کام نہیں کرتا دعوت اسلامی اگرچہ ایک کو ایک ہی کوش پر ایک ہی مقصد کے تحت تک تحریک لیکن اب جیسے ابھی میں سلسلہ کر رہا ہوں تو یہ اس کا پورا وہ فارمیٹ الگ ہے ابھی میں جا کے ایک مدنی مشورہ کروں گا تو اس کا وہ ٹاپک الگ ہوگا تھوڑی دیر کے بعد جا کے ملاقات کروں گا تو وہ اثر تھا مغرب وہ اس کا الگ ہوگا مغرب کے بعد کے مدنی مشورہ تو اس کا موضوع الگ ہوگا تو یوں مطلب ایک سو تین شعبے ہیں اتنے مدنی کام ہیں پھر اتنی ساری اور چیزیں بنی ہوئی تو یہ سارے کریں تو بالکل وہ یکسانیت نہیں ہے ہمارے اس میں چینج ہے بولیے تو اگر اللہ اللہ قبول فرمائے اور ہماری نظر یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ثوابتا فرما رہا ہے تو کیوں بوریت ہوگی یار جی جی ابھی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سعید احمد عرب شریف جدہ سے ارض کر رہا ہوں کیا اس طرح کا کوئی پول موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اور سب کا احسان کا بدلہ اتار دیا لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ خود دیں گے جزاک اللہ خیر اس طرح کا ارشاد ہے جی. مزید مشکال شریف میں دیگر میں محمد میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں آپ کا یہ سلسلہ لبایک میں حاضر ہوں بہت اچھا ہے میں اور میرے سارے دوست مل کر آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی ملو سمجھ میں آتا ہوں کیوں نہیں سمجھ میں آتا مدنی ملنے بھی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ماشاء اس وقت تو ان کا سب سے پسندیدہ سلسلہ آزمائش ہے. بات کا سب سے دیکھتے ہیں سب غور سے اپنے فیڈ بیک سے اپنی آرا سے اپنی سجیشن سے آگاہ فرماتے رہیے انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کو بھی ہم سلسلے میں ضرور جو ہے وہ شامل کریں گے آپ کو مشورہ دینا چاہیں سیگمنٹ کے حوالے سے اپنی آراہ دینا چاہیں بالکل آگاہ کیجیے مدنی چینل نے آپ کے یہ ذرائع کھلے رکھے ہیں کال کے ذریعے واٹس اپ کے ذریعے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے سنور سن الحبیب صلی سن اللہ تعالیٰ ہے